فلاط و السلام علیکی اللّہ علی کا یا نور اللہ سلسلہ ہے مدنی سفرنامہ انشاءاللہ انشاء سفرنامے کی کچھ تفصیلات بھی آپ کو دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر فرمایا کرتے تھے تجارت کے حوالے سے دیگر معاملات کے حوالے سے بھی سفر ہوا کرتا لیکن سرکار دعالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل یہ تھا کہ جمعرات کے دن سفر کو شروع کیا جائے بخاری شریف کی روایت نبی کریم علیہ السلاۃ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کان یوحبو اخرجا یوم الخمیس نبی کریم علیہ السلام پسند فرماتے تھے کہ سفر کی ابتداء جمعرات کے دن کی جائے اس کی مختلف وجوہات مفتی احمد یارخان نعمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرا شرحم اشکات کے اندر بھی لکھی ہیں چاہے تو وہاں پڑھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ سفر کے حوالے سے سنتیں اور آداب بھی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اور ناظرین کے لیے آج ہم نے ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ بھی شروع کرنا ہے اپنے سلسلے میں سفر کی احتیاطیں جی ہاں انٹرنیشنل سفر ہو یا آپ کے ملک کے اندر ہی آپ کا سفر ہو یا دیگر آپ کے اسفار ہوں اس کے حوالے سے کیا کیا احتیاطیں آپ کو کرنی ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم رکن شرا سے حاصل کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ انشاءاللہ سلمان بھائی بھی ہمارے سلسلے کی رونق ہمارے ساتھ رہیں گے سبلا امام صاحب رونق در رونق ہے ان یہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے اور ان سب سے بڑھ کر قبلہ رکن شرح حاجی ابو مدنی عبد الحبی بختاری مدل علی بھی ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ انشاءاللہ سلسلے میں شامل رہیں گے آج ہم نے کیا کوشش کی ہے کہ اپنے انوائرمنٹ کو تھوڑا تبدیل کریں بہت قریب قریب ہم آپ کے بیٹھے ہیں ہم اپنے قریب قریب بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ ناظرین کو بھی اپنے قریب ہم یوں کریں گے کہ آپ کی کالس لیں گے آپ کے ایس ایم ایس لیں گے آپ کے واٹس اپ لیں گے آپ نے دور نہیں جانا آپ سے ہم نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں عبدالحبیب بھائی پہلے یہ بتائیں ہم اپنے امام صاحب کی طرف جانے سے قبل آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ پچھلی بار جب سلسلہ تھا تو اس وقت بھی آپ تشریف لائے پاکستان سے باہر تھے شام کو چھ بجے آپ نے لینڈ کیا اور رات کو ساڑھے نو بجے آپ ہمارے ساتھ سلسلے میں تشریف لے آئے آج بھی آپ کے جدول کے حوالے سے پتہ لگا تو مجھے تو بڑا ہی ٹف جدول لگا آپ جو ہے جیسے آج ساڑھے چھ بجے کراچی میں آپ نے لینڈ کیا اور ابھی آپ اس سلسلے میں ہیں گیارہ بجے تک ہمارے ساتھ رہیں گے اس کے بعد بھی آپ کے مدنی مشورے ہیں تو ایسا ٹف جدول آپ کا ہوتا ہے تو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی اللہ الرحمٰن الرحیم <coughs> بالکل تھکاوٹ تو ہوتی ہے لیکن کچھ تھکاوٹیں ایسی ہیں جس میں تھک کر اچھا لگتا ہے کئی مزدور مزدوری کر کے کچھ لوگ کاروبار کر کے زیادہ گھر جاتے ہوں گے اور اس کے حلال کما کر تھکنا بھی اچھی بات ہے لیکن الحمدللہ جب تھک کر بندہ سوئے اور اس کو یہ لگے کہ میں کیوں تھکا ہوں تو وہ تھکن بھی اچھی لگتی ہے اعلی عدرت نے ایک شعر میں مدینے کے سفر کے بارے میں لکھا نا جرمی ہے تپ ہے درد ہے کل کلفت سفر کی ہے نہ شکر یہ تو دیکھ عظیمت کے در کی ہے اللہ یا تو مدینے کے سفر میں تھکے بندہ یا مدینے والے کے کام کے سفر میں تھک جائے اس سے اچھی کیا بات ہے میں آج ساڑھے چھے بجے نہیں آج دوپہر ساڑھے بارہ بجے کراچی پہنچوں اور الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے کہ اگر جدور اچھا رہے اور وقت کا صحیح استعمال ہو جائے اللہ قبول کر لے اب آپ نے سفر کے سلسلے کا نام ہی سفر نامہ رکھا ہے تو سفر ہی سفر ہے اور سلسلہ بھی جاری ہے بالکل اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکتیں اللہ تعالیٰ آپ کو سفر کی آزمائش سے محفوظ فرمائے واقعی مدنی چین کے ناظرین ہم نے دیکھا ہے اکن شرح کو بالخصوص جب ذہنی آزمائش سلسلہ ان کا ہوا کرتا ہے تو اس وقت بھی ایک رات میں کہیں اور آپ کا جدول ہوتا ہے بیرون ملک بھی ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ جو ہے پاکستان میں بھی تشریف لا کر کیا کرتے ہیں چلتے ہیں ہمارے اپنا امام صاحب کی طرف امام صاحب کوئی کلام سے ابتدا کرتے ہیں اس کے بعد ان تلاوت سے تلاوت کرتے ہیں تلاوت کے کچھ اس کے بعد ان شاء اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان اذا الكريم الذي يخلقك فسواك فعذلك في أي صورة بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما ماشاء اللہ سبحان اللہ امام صاحب کون سا کلام سنائیں گے آج سلو اللہ حبیب صن اللہ صلو اللہ, تعالی، رو رو اللہ اور اس سلسلہ نے ہماری مدینے کی یاد اللہ اللہ, اللہ، سمی مدینے کی باتیں یادیں ہیں مکہ پاک کی بھی یادیں ہیں اس میں اس کے حوالے سے بہت پیارا کلام مشہور کلام راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی پڑھتے ہیں اللہ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ آپ سے اسی کی میں معروضات پیش کروں کہ آپ یہ کلام سنائیں یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ میں باقی یہ چاہ رہا تھا کہ آپ یہ کلام سنائیں دل دل سے کو باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی ہاں اللہ سن لوائ نہیں کیا رسول وسنائی دئی کیا حبیب اللہ رائے مدین کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے مدی نات بھی مدی کی باتیں بھی مدینے کی سب کہیے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی راتیں بھی but the نہ دکھا دے تو کیا بات ہے دینی میں یہ سینا واقعی آج بھی ایکسپیرینس کی جا سکتی ہے آج بھی محسوس کی جا سکتی ہے اور یہ بات الفاظ میں بیان بھی نہیں ہو سکتی یہ وہ محسوسات ہیں جو عاشق رسول جب بھی مدینہ منورہ جاتا ہے یقیناً میرے آقا کا دور تو وہ دور تھا کہ صحابہ اکرام علب اردوان نبی پاک کو خوشبو سے تلاش کر لیا کرتے پیارے آکا کو تلاش کرنا ہوتا تو خوشبو سونگا کرتے گلیاں بتاتی تھی کہ نبی پاک ان گلیوں سے گزرے ہیں آلہ حضرت لکھتے ہیں نا کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے مگر وہ دور تو تھا لیکن اگر آج بھی کوئی مدینہ منورہ جائے ایک ہی شرط ہے عشق والی ناک ہو اور یقین کریں مدینے کے قریب پہنچے تو ہوا بھینی بھی بھینی بڑی سہانی اور ان گلیوں میں جا کر واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کچھ الگ جگہ ہے یہ ہٹ کے مقام ہے دیر از سم اسپیشل اور یہ شیر بار بار زبان پر آتا ہے عرصہ ہوا طے باقی باقی گلیوں سے وہ گزرے ہیں اور گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اس وقت بھی گلوں میں خوشبو ہے پسینے کی تاریخ کلاک جب الفاظ نہیں ملتے do mm you? -hmm. نہیں دیتے میں فار کو پینے کی ہر سال ہیں تک دیر کمی نے کی باتیں بھی مر کی بہت ہی پیارا کلام اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں چاشنی عطا فرمائے اس کے رسول مدنی مدنی میں اللہ تعالیٰ اس کو ہم کو سننا نصیب فرمائے واقعی جو مزہ تو وہی ہے کہ جو وہاں کی راتیں اور باتیں دیکھ کر سن کر آتا ہے پھر اس کلام کو سنتا ہے تو آنکھیں بھی بار ہوتی ہیں بہت سرور بھی حاصل ہوتا ہے ہم ایک مدنی گلدستے کو اپنے سلسلے میں شامل کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے جنید شیخ بھائی کے حوالے سے جو مدنی گلدستہ ہم نے تیار کیا ہوا ہے نمبر ایک پر آئیے اس مدر گلدستے کو دکھاتے ہیں اور دیکھیں کہ عمرے کے دوران بھی ہمارے اسلامی بھائی حج کے موقع پر اپنا عمرے کے موقع پر بھی کس طرح مدینہ کے موقع پر مدینہ تقریبا میں حاضر ہیں وہاں موجود ہیں الحمد للہ کے جس طرح یہ بڑے شرف کی بات ہے مدینہ تقریبا میں موجود ہونا اور دوسری جگہ یہ بھی شرف کی بات ہے کہ مدینہ کے اندر موجود ہو کر مدینے والے کی سنتوں کی طرف لوگوں کو راغب کرنا اور الحمد للہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برقر سے وہ آشقان رسول جو ہوتے ہیں ساتھ تو جس طرح دیگر مدنی گام ہوتے ہیں وہی الحمد نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی ہوتا ہے ابھی جو مزید ملسم دکھانے جا رہے ہیں یہ عہد شریف کی طرف جو ہے وہ ایک ہے جگہ جہاں ہم نے ایک ناشتہ کیا تھا اس, اس کا ایک سکتے ہیں جی ایک حصہ پچھلے سلسلے میں شامل ہوا اب دوسرا حصہ تھا نیکی کی دعوت پر جو مشتمل ہے جنیل شیخ بھائی کی اور جو عمران تاری بھائی ہیں ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی سنگر جی عمران خان سنگر جو, جو ہے ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اس کا مدنی گلدستہ ہے وہ دیکھتے ہیں جی پھر اس پہ انشاءاللہ اپنے اللہ سے مدنی پھول بھی لیتے ہیں In that time we did not have that Alhamdulillah uh, since I came here in Madani Mahal and started learning about Deen and Islam, then I realized that this is the life this is the lesson I was I was far away from life Alhamdulillah Aap Al hiya amare saad abhai hai Alhamdulillah اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہم کو بھی آپ کے ساتھ کے استقامت عطا فرمائے اس لائف میں پیسہ بہت تھا اس لائف میں گلیمر بہت تھا اب آپ کے پاس شاید اتنی دولت اس طرح شاید نہیں ہے آپ کیا ہوتا یہ ہے کہ سب کچھ ہوتا ہے بٹ اسٹل ہم خالی ہوتے ہیں اندر سے اور یہی فیل ہوتا تھا اللہ تبارک مطالعہ میں ہمیں یہ راستہ جب ہمیں دیتا ہے تو, تو پتہ چلتا ہے ہاں یہ کمی تھی اب یہ فل ہو رہی ہے اور یہ یہ, یہ وہ کام ہے آ, جس کے لیے اللہ تبارک بطالیہ ان دس ورلڈ اینڈ ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے وہ جو کام ہے ہم اس کام کے لیے دنیا میں نہیں آئے جب ہم واپس uh, آ جاتے ہیں ہم اس راہ پر آتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوتا لیکن اکیلے نہیں ہوتے الحمد للہ انفیکٹ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت جب ہمارے ساتھ ہوتی ہے جب اس کا ہمارے ذہن میں وہ تصورات وہ امیجنیشن ہمارے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے تو وی ڈو ناٹ وانٹ پیپل اراؤنڈ اور ہم بہت خوش ہوتا ہے دس از دا ریئل خوشی سم ٹائم آپ ایک شو کی ہو سکتا ہے ملین روپے کما لیتے ہوں اور اب آپ کے پاس اتنی ارننگ نہ ہوگی اس کو کیسے ایڈجسٹ کیا اس کے بارے میں کبھی خیال شیطان نے بس پتا تو ڈالا ہوگا ایک سونگ میں لاکھوں روپے مل جاتے تھے اور اب جناب پورا مہینہ محنت کرو جب جا کے تھوڑے ملتے اس کو کیسے ایڈجسٹ کیا جب یہ ذہن ایک دفعہ بن جائے کہ جو لاکھوں کروڑوں روپے بھی ہوا لیکن وہ میرے رب کی نافرمانی سے حاصل کیے جائیں ایسے, ایسے پیسوں پر تھوکنے کا دلچا رہا ہے پانچ ہزار روپئے بھی سیلری ہو اور اس کے حلال کی اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو تو میرے لیے وہ کافی اور پانچ کروڑ روپے دس کروڑ روپے لاکھ روپے میں ایک کاؤٹ کے بنا لوں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے بناؤ ایسے پیسوں پر میں تھوکتا ہوں یار سیریسلی جس میرا رب ناراض ہو میں اس کو چھوڑتا ہوں جیسے میرا رب راضی ہو میں اسے رہتا ہوں باتیں کرنا آسان ہے واقعی کرنا آسان ہے آج اچھا خاصا نیک نمازی بھی جب ان کے سامنے پیسہ آتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا یہ میں حرام کما رہا ہوں جھوٹ بول کے کما رہا ہوں سود کا کام کر رہا ہوں بس کہتا ہے پیسے چاہیے آج ایک نوجوان ہمارے درمیان ہے میں بہت قریب سے جنے میرا ماشاءاللہ یہ دوسرا حرمین کا سفر ان کے ساتھ ہے بڑی سادہ طبیعت ہے بہت کناک پسند ہے یہ تو نہیں بتائیں گے لیکن مجھے پتا ہے کہ جب انہوں نے توبہ کی تھی جنہیں نبی پاک علیہ صلاق اسلام کی زیارت بھی رکھے یہ وہ تحفہ ہے جو میں کہتا ہوں ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف میرے آقا کا اگر دیدار نصیب ہو جائے تو اور کیا چاہیے یہ نوجوان ہمارے سامنے ہیں اور ماشاءاللہ کتنی بار انہوں نے حج بھی کرنی لیا آج پھر مدینہ شریف تشریف لائیں پیسوں پر خاص کرم ہوتا ہے ہمت کریں اور جب یہ بدل سکتے ہیں تو اب بھی بدل سکتے ہیں خدا را ہمت کیجیے اور آج کے بعد نیت کر لیں کہ ہم حرام روزی کی طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھائیں انشاءاللہ ہمیشہ ایک ایک روپیہ حلال کا کمائیں گے ہمارے عمران بھائی جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں نیت کی ہے کہ انشاءاللہ پانچ وقت پابندی سے نماز پڑیں گے پہلے بھی نمازیں ہوتی تھی لیکن اب ان مور پنکچل پابندی کے ساتھ ان شاء اللہ ان اور بھی خوشخبری گی ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اچھا اپرانے کی توقع اتنا اللہ, آمیون تصول آمیون تصول آمیون اللہ آمیون سے دعا کرتے ہیں مدینہ منبرا میں جتنے یہاں موجود ہیں جتنے مجھے مدنی چینل پر سن رہے ہیں یا اللہ ہم سب کو فقط رسک کے حلال اتا فرما اور رسک کے حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما اور میرے مولا جو تیرے بندے سوچ رہے ہیں حرام چھوڑنے کو ان کی مدد فرما کے ہمت عطا فرما ان کے لیے راہیں آسان کر دے امین بجا ہند نبی امین اللہ اللہ صاحب نے لکھا ہے مجھے بات کی مبارک فضاؤں ہاؤں سے پہلی بات تو یہ بتائیں کہ ناشتے کا جو ہے وہ کیونکہ کرنے کے کی لیے مانگ گئے تھے ہمیں جگہ پر تو یہ ناشتے کی ٹیبل تھی اور باتیں جو ہے وہ کوئی اور ہوتی ناشتہ تو نظر آیا نہیں ہے یہ کیا بات ہے اصل میں جس طرح عمران بھائی نے تمیدی گفتگو کی نا کہ ہم مبلک جو ہوتا ہے نا وہ کوشش کرے کہ ہر جگہ مبلک رہے سبحان اللہ اچھا اب ناشتہ کرنے گئے تھے کہ اسلامی بھائی نے ہمیں انوائٹ کیا تھا کہ میں پورے مدری قافلے کو ناشتہ کروانا چاہتا ہوں ہم مدری ناشتہ تھا تو ہم سب زیارتوں کے لیے نکلے تھے آپ بھی تھے ماشاء امام صاحب بھی تھے تو وہاں یہ ہوا کہ ناشتہ سوا سو افراد اسلامی بھائی اور اسلامی تھی اسلامی پردے میں تھی الحمد تو وہ ناشتہ بننے میں کچھ تاخیر تھی تو پچھلے سلسلے میں ہم نے دکھایا کہ ہم نے ناپانی شروع کر دی اور یہ امیر علیہ سدت کا ایک پرانا معمول ہے میں آپ کو بتاؤں گلزار حبیب میں جب اجتماع ہوتا تھا تو بعض اوقات کبھی کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ تو خیر جنریٹر کا زمانہ آ گیا اس زمانے مزدوں میں مزدور میں جنریٹر بہت ہی شاس تھا تو بیان کے دوران لائٹ چلی گئی اللہ یا لنگر بیٹھ گئے سارے اسلامی بھائی امیر علیہ صدی اسی طرح آج بھی بیٹھتے ہیں وہاں میں لیکن اب تھوڑا سکیورٹی ایشو ہے ورنہ پہلے تو گلزار عدیب کے سہن میں ہم سارے بیٹھتے تھے سارے محلے کے تو بعض اوقات امیر علیہ سلط وہی اپنا تھال پیش کرتے ہیں اب اس میں بھی جب انتظار ہے نا لنگر کا تو نانپ شروع ہو جاتی تھی اب لائٹ چلی گئی نا مجھے امیر کا اب بات چھڑی ہے مرشد کی تو مرشد کی بات کرتے پہلے تو ایک کلام بہت پڑھتے تھے اور مجھے اب بھی یاد ہے کہ خاص طور پہ جب کسی چیز کا انتظار ہو رہا ہوتا لائٹ چلی گئی یا مائک بند ہو گیا تو ابھی ریلے سے وہ پڑھتے تھے اللہ اللہ اللہ اب اس نے ایک تو یہ تھا کہ اس میں سب مل کے پڑھتے تھے اب پھر وہ پیارے ولادت کی دو تھی بی بی کے گلشن میں آئی دے چل میرے ساتھ دیں گے تو چل آمین بی کے گلشن میں آئی کے گلشن میں سے اشعار پڑھے جاتے تھے جب کھانا تقسیم ہوتا تھا نا تو ہمارے وزیر حسین باپو اللہ ان کو شفائے کاملہ دے بہت سارے ناچ ون و اس زمانے کے جو اہم ترین ناخوانوں میں بہت شمار ہوتا ہے میں مینو شوق مدینے جامع میں نے کئی بار انہیں سے سنی تھی فرمائش بھی آئی ہاں تو اس پر انہوں نے وہ کلام پڑھتے تھے اور ماشاءاللہ اللہ بہت مزہ آتا تھا کھاتے تیرے در کا ہم نے کوشش کی کہ مدین پاک میں ناشتے میں کچھ وقت تھا تو ناپخانی شروع کر دی پچھلے سلسلے میں ہم نے اس کا کچھ منظر دیکھا اب مزید باقی تھا تو جنید شیخ بھائی ہمارے لیے ایک ایسی ماشاءاللہ ایک انسپائریشن ہے جی ایک ایسا نمونہ ہے تو میرے ساتھ جو میرے رائٹ پر بیٹھے تھے آپ نے مدین گلدستے میں دیکھا وہ عمران خان بھائی تھے ہالینڈ سے آئے تھے اور یہ سنگر ہیں اور بہت قریب آ گئے اسلامی کے ماحول ماشاء اللہ ان کی نیے بہت اچھی ماشاء اللہ اتنا جلدی نکلنا بعض لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے جی تو وہ ہمارے ساتھ تھے تو میں نے سوچا کہ ایک اسی فیلڈ کا اسلامی بھائی جو پہلے بدلا اور بدلنے کے بعد آج وہ کیا فیل کر رہا ہے کیونکہ دیکھیں سلمان بھائی بہت ساری چیزیں ہم نہیں سمجھ سکتے میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے جو اس فیلڈ میں بہت آگے بڑھ جائے نا اور اس کے چاروں طرف چکا چوند ہو لاکھوں کروڑوں روپے ہوں فینز ہوں اور جب بندہ اس سے نکلنا بھی چاہے تو بہت ساری بیڑیاں ہوتی ہیں اللہ کا بڑا ہم پر کرم ہے ہم تو فوراً مدنی ماحول میں آ گئے بدل کرانا از ویری ڈیفیکلٹ اللہ تو الحمدللہ للہ جنید بھائی تھے تو میں نے سوچا کہ چلے ان سے کچھ سوال کیے جائیں اور وہ ماشاءاللہ عمران بھائی بھی سن رہے تھے اور پھر آج مدنی شلاح کے نے بھی ریکارڈ کیا آپ نے دعوت دینے وہ دے رہے ہیں وہ سن رہے ہیں مدنی میان ہو رہے ہیں ریکارڈ کرنے کیا مدنی سفر نامے میں کام تھی کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کیونکہ یہ موقع تھا کہ ایک ایکس سنگر اور ایک موجودہ سنگر اور دونوں ہی مدنی ماحول کے فی الحال قریب ہیں الحمد للہ کوئی ایسی گفتگو ریکارڈ ہو جائے شاید ہو سکتا ہے کہ وہاں کسی پر اثر نہ ہوا ہو بعد میں چینل پر سن کر کوئی توبہ کر لوں اللہ ہمارے لیے مدینہ مدینہ مرحبا یہ پھر اس کے بعد ناشتہ بھی الحمد اللہ بھائی آپ بھی ہوتے تو کیا بات تھی الحمد کیا مبارک ناشتا تھا اور یہاں ایک اور بھی رض کروں مدنی قافلے کی برکت سے ہم نے ایک اور بات بھی دیکھی کہ آشان نے رسول کئی تو جیسے جگہ تھی بیٹھنے کی تو یہ سلسلہ تھا ایک محبت پیار کا آپس میں بات بتاتا لوگوں کا ہوتا ہے میں ہی کھا جاؤں میں کھانا جب کھلتا ہے تو لوگ جو وہ کھانے پر آتے ہیں کھانا کھانے کے لیے اور بعض کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں ایسا ماحول نہیں تھا الحمدللہ بڑا ایک پیارا مدنی ماحول تھا داسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے یہ مدنی گلسہ دکھایا ہے مزید عمران بھائی آگے کیا ناظرین کو کیا کہ کچھ کو اپنے سلسلے میں شامل ضرور صبح سن لیتے ہیں کا ہو جائے کہ جی بندہ جہاں بھی رہے مدینے والے کا غلام بن کے رہے جوانا، جوانا اور جوانا مدینے والے آئے آئے کی باتیں لوگوں آئے کو بتاتا رہے کی دعوت دیتا رہے کیا فرمائیں صحیح آپ نے کہا اور دوسرا اگر آپ کو کچھ ایسی اٹریکشن ملی ہوئی ہے یا لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھائیں آپ کی بات اگر کوئی سننا چاہتے تو اس سے اچھا کیا موقع ہے کہ کیا اس کو کوئی نیکی کی دعوت دیں اور وقت ہے تو سفر میں تو جب سلسلے کا نام ہی مدنی سفر نامہ ہے تو چاہے جہاز میں ہوں چاہے ٹرین میں ہوں چاہے بس میں ہوں ہمیں موقع ملتا ہی بلکہ میں آپ کو ایک اندر کی بات بتا دیتا ہوں वा, वा, اندر کی وہ یہ بات ہے کہ جب مدری قافلہ کورس شروع شروع میں ہوا تھا نا تو انفرادی کوشش کرنا سکھایا گیا تو ہمیں تو یہاں تک سکھایا گیا جو مبلگین بتاتے تھے کہ برابر میں کوئی اسلامی بھائی بیٹھے آپ بعض اوقات گھنٹوں جھال میں بیٹھے نہ اس کو میرا نام پتہ نہ میرا اس کا نام پتا برابر میں بھی بیٹھے لیکن کوئی دیکھی کی بات بھی نہ ہوئی بس میں بھی اب وقت بتانے کے بعد تھوڑی سی جھجک دور ہو گئی اور اب اس کے بعد اب اچھا ماشاء اللہ کہاں سے نیت یہ ہے ڈسٹرب کرنا نیت نہیں ہے نیت یہ ہے کہ تھوڑی بات آگے بڑھے گی تو میں کوئی دین کی بات نہیں یہ جس ملک میں جا رہے ہیں جس شہر میں جا رہے ہیں انہیں اجتماع کی دعوت دے دوں گا تو مبلک کا کام جو ہے نا وہ ہر جگہ ہی کوشش کرے کہ دعوت سنتوں کی دعوت دے پانا ہے آپ نے یہ بات جو جیکنے کے حوالے سے کری واقعیٹ انسان ہوتا ہے تو اس کو دور کیسے لیا کیا جائے ہیشن کیسے دور ہو ہچکچاہٹ کی کیسے دور ہو آپ کے تو بڑے بڑے لوگوں سے رابطے ہوتے ہیں ملاقاتیں ہوتی ہیں اگر یہ کہہ دوں میں کسی کو کہ آپ کے برابر میں جو شخص بیٹھا ہے اس سے جتنی نیکی کی دعوت دو گے ہر جملے پہ ایک ہزار روپے ملیں گے کچھ ہوگی اللہ اللہ کیا کام ہے ہر جملے پہ ایک ہزار روپے بدلا کرے گا تین گھنٹے تو نہ جانے میں کتنی ساری نیکی کی دعوت دے دوں گا لاکھوں روپے کما لوں گا ہر جملے پر ایک سال کی عبادت کا سوال ہے اگر یہ لالچ ہو نا اور مزید کی بات کیا برابر والا کے جا سکتا اگر دو گھنٹے کی فلائٹ ہے چھ گھنٹے کی فلائٹ ہے تو اس نے بھی یہ بیٹھنا ہے میں نے بھی یہ بیٹھنا ہے ورنہ نارملی لوگ نکی کی دعوت دو پانچ منٹ سنتے ہیں لیکن اس کو بور بھی نہیں کرنا اس کو تنگ بھی نہیں کرنا بلگر بعض اوقات پوائنٹس آف انٹرسٹ سیم نکل آتے ہیں بعض اوقات شہر ایک نکل آتا ہے ملک ایک نکل آتا ہے اور اگر سامنے والا کچھ بات کرنا چاہتا ہے میں ایک اور بدری پھول آپ کو پیش کرتا ہوں کہ جو ڈیوائسیز یوز کرتے ہیں جو ہے ان کے لیے بدری پھول ہے Hmm. کہ اپنے آئی پیڈ میں اپنے موبائل میں جو بھی آپ کے پاس انٹرنیٹ کی ڈیوائسز ہیں آپ مختلف زبانوں کے رسالے بھی ساتھ رکھیں اب میرے ساتھ زندگی میں ایک بار ایسا ہوا میں ٹریول کر رہا تھا میرے ساتھ ایک نارویژن بیٹھا تھا اب نارویجن زبان از ویری ڈیفیکلٹ بالکل الگ سی زبان ہے صحیح. مسلمان بھی شاید وہ نہیں تھا تو میرے ساتھ بیٹھا تھا تو, تو میں نے اس کو جب اس سے بات چیت شروع کی میں نے کہا فرام ویئر کام فرام نارویژن اب ناروے سے نارویژن بولتے ہیں تو میں نے میرے آئی پیڈ کے اندر میں نے نورویجن رسالہ بھی ڈاؤن لوڈ کیا میں نے آہا نورویجن آہا زبان میں رسالہ ل... پہلے تو وہ ہکا بکا ہی رہ گیا نا کہ میری زبان ان کے پاس کیوں ہے اور اس کے بعد وہ پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا, پڑھتا رہا پھر میں نے اس کو جو ٹوٹی پھوٹی اس کو آتی تھی مجھے انگریزی آتی تھی ہم نے مل کے سمجھا گیا یہ ویب سائٹ ہے آپ اس کو وزٹ کریں اسلام کے بارے میں جانیں عام آدمی سفر میں فارغ ہوتا ہے ساتھ آپ اپنے کہیں گے جناب یہ تو جس کے پاس آئی پیڈ ہوگا موبائل ہوگا آپ رسالے لے جائیں نا آپ پاکستان میں سفر کر رہے ہیں دو سندھی رسالے لے جائیں اب آپ کے علاقائی زبانوں کے کی ہی تو ہے ساتھ رکھ لیں اردو ہی رکھ لیں سندھی کے ہیں کے تو اپنے ساتھ رکھ لیں اچھا پھر آپ اردو کے ہی رکھ لیں تو آپ ساتھ والے کو دے دیں مجھے امیر علیہ کا سفر یاد آ گیا کہ کئی بار الحمدللہ میں نے جہاز میں امیر علیہ کے کا سفر کیا ہے پاکستان کے مختلف جب شہروں میں جاتے تھے تو امیر علیہ سنت کئی رسائل لے کر ساتھ چلتے تھے اور ایک ببلک کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ جتنے لوگ سیٹوں پر بیٹھے سب کو ایک ایک رسالہ دے دیں آپ نے دیکھا وہ جہاز میں اخبار پڑھ رہے ہوں گے کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوں گے آپ ایک علم دین پر مشتمل رسالہ دے دیں وہ ٹریول کے دوران پڑھ لے گا اور آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا نے کی ہے تو ہمارے یہ ایس ایم ایس کے ذریعے سے ایک سوال بھی آپ کے لیے آیا ہوا ہے کہ کیا حاجی عبدالحبیب صاحب کو پیر صاحب کے ساتھ کوئی سفر یا مدینے کی حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے اگر ہوا ہے تو کچھ اس کے حالات بتائیے میں نے پچھلے سلسلے میں کیا تھا کہ میری حرمین مین میں میرے لسنت سے ملاقات ہوئی ہے سات سفر کی سعادت نہیں ملی اللہ کرے گا تو جلد ملے گی انشاءاللہ اور مکہ پاک میں حج کے دوران ملاقات ہوئی ہے جدہ شریف میں ملاقات ہوئی برکتیں ملی ہیں ان کے ساتھ اور پاکستان میں اللہ کئی اخبار سفر نہیں کئی اخبار کرنے کا موقع ملا ہے کے حوالے سے ہم نے ایک مدنی گلدستہ بھی تیار کر رکھا ہے تو ویسے تو ہم آگے چلیں ابھی گے ناظرین آپ کو امیرہ علیہ سنت کے ساتھ عبد بھائی کے جو سفر ہوئے کچھ حالات ان کے بڑے دلچسپ انداز میں ہیں ضرور دکھانے ہیں ابھی کچھ کالس کا ٹائم ہوا ہے مدنی چلن کے ناظرین کو شامل کرتے ہیں صلو اڈ الحبیب میرا نام محمد حسن اطاری ہے میں آباد عرض کر رہا ہوں سلسلہ مدرسفرمہ بہت اچھا ہے اللہ اور عبد الحبیب بھائی کو شاد و آباد رکھے عبد الحبیب بھائی آپ سے سوال ہے کہ آپ مدینے کی یاد میں اتنا کیسے رو لیتے ہیں مجھے تو نہیں رونا آتا ہمیں آپ کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ آپ کس طرح رو لیتے ہیں اللہ عزوجل ہمیں مدینے کی یاد میں رونا نصیب فرمائے آمین آمین جی عبد الحبی بھائی کاش رونا نصیب ہو جائے رونے والی آنکھیں مانگو رونا, رونا سب کا کام نہیں ذکر محبت عام ہے لیکن سوزے محبت عام نہیں اسکرین پر آ کر لوگوں کے سامنے چند آسو بہالیے تو کیا بہائے اکاش شب تنہائی میں اکاش شب تنہائی میں فرقت لو تڑ پاتا رہے اکاش ایسا ہو جائے کہ کوئی ایسی ایسی لمحات بھی نصیب ہوں کہ اکیلے میں بھی آپ کی یاد میں آسو بہانا نصیب ہو جی دوسری کون کو ہے نا پڑھے کثرت سے پڑے دیکھیے رونے والے اصل میں نا یہ جو عشت ہے سوز ہے یہ صحبت سے ملتا ہے یہ انوائرمنٹ سے ملتا ہے سب رو رہے ہو تو بندہ ویسے رونے لگ جاتا ہے آپ اجتماعی دعا میں کیوں روتے ہیں گھر میں بازو کا کیوں آنسو نہیں یہ جب بندہ دیکھتا ہے اور ہر کوئی رو رہا ہے تو اس کے بھی آنسو چھلک پڑتے اچھا وہ اس بات پہ بازو کا رونے لگ جاتا ہے اللہ اب مدین شریف بھی اگر لوگوں کے ساتھ محفلیں نعت میں اجتماعی ذکر نعت میں شریف تو اور رونے والوں کی تو میں آپ کو کیا بتاؤں کیا جائے گا یہ اس کی کوئی وہ کہتے ہیں نا سانچا نہیں ہے کہ وہ کیسا لک والا ہوگا تو رونے والا کیا بچے روتے ہیں کیا بڑے روتے ہیں اور کیا روتے ہیں میں کیا بتاؤں اللہ اللہ ہائے رونے والے ایسے روتے ہیں تو دیکھ کے رونا آ جاتا ایسے ایسے لوگوں کو روتے دیکھا اس انداز میں دیکھا ایک بار میں دبئی میں اب بات چھڑ گئی ہے دبئی میں اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ جب میں بزنس کے لیے ٹور کرتا تھا اب تو ایسا نہیں ہوتا کے لیے زیادہ ٹور ہوتے ہیں ہم بزنس ٹور گئے تھے دبئی ہم دو ایک روم میں رکے تھے اتفاق ہمارے روم میں مدنی چینل آ رہا تھا تو میرے ساتھ جو میرے بزنس پارٹنر تھے اس زمانے میں وہ داڑھی والے بھی نہیں تھے اور ایک ماڈرن نوجوان جس طرح ہوتا ہے اس طرح کے تھے وہ تو مدنی چینل پر ایک نعت اور مجھے یاد پڑتا ہے شاید وہ نعت تھی جو آہ مقدر عرصہ ہوا آپ یقین کریں میرے میں ہم دونوں بیٹ پر بیٹھے تھے اٹھے ہی تھے نیند سے اٹھے ہی تھے فریش ہو رہے تھے اور چینل آن ہو گیا اور وہ ناز شریف آ رہی تھی وہ <تصور> بندہ ہچکیاں بان کر رونے لگا یقین کریں اس کو دیکھئے میں حیران میں نے کہا کس کو کیسے نوازا گیا ہے نہ کسی کے رقص پہ تنز کر نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا جسے چاہے جیسے نواز دیں یہ مزاج عشق رسول میں کیا بات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اش کے رسول میں رونے والی آنکھیں فرمائے نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں میں ہند کے شہر سب سے محمد ارشد تاری عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ کیا خوبصورت سلسلہ ہے اور کیا خوبصورت بہار ماشاء اللہ کیوں نہ بہار عبد بھائی کی آمد ہوئی اور پیارے پیارے اسد تاری صاحب ماشاءاللہ یہ بھی مدینہ شریف کو گئے ہوئے تھے ان کی بھی حاضری ہوئی کیا بات ہے مدینہ کی تو کیوں نہ اسداری صاحب یہ کلام سنا دے اقب دکھا دو رمضان میں ندین بے شک بنا لوگ مہمان دو گھڑی کا جزاک اللہ امین امین ضرور کوشش کریں گے ارشد بھائی ہند سے آپ نے کال کی اگلی کال سگے اتار محمد شاہ رخ اطاری ہند امانی کابینہ بندی راجستھان سے عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ سلسلہ مدنی سفر نامہ واقعی اس سلسلے سے ماشاءاللہ یہ سلسلہ دیکھ کر اتنا مجھے تو اتنا مزہ آیا کہ پوچھے نہیں اور عبدالحبیب بھائی کی تو عمران بھائی کیا بات ہے کہ ماشاءاللہ بس سفر ہی سفر پر رہتے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ تعالی بس عبد بھائی کو نظر بس سے بچائے اور عبدالحبی بھائی کو سلامت رکھے یہ بھی ماشاءاللہ ایک مدنی چینل کی رونق ہوا کرتی ہے عبد بھائی بھی اللہ تعالی عبد بھائی کو سلامت رکھے عبدالحبیب بھائی کی بار کا میرا یہ سوال تھا کہ آپ جب اجمیر شریف تشریف لاتے تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں جی عبدالحبیب بھائی یہ بھی بتائیں اور ایک سوال میں آپ کے لیے اور چھوڑ کر جا رہا ہوں دوبارہ نہیں میں کالس کی طرف جاؤں گا ناظرین کی طرف جاؤں گا پانچ چھ کالز ایک ساتھ چلا دیں اس کے بعد ہم پھر جوابات ایک ساتھ ہی لیں گے آپ سے یہ سوال چھوڑ کے آپ کے لیے جا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اللہ آپ کے سفر بہت زیادہ رہتے ہیں اندرونی ملک بیرون ملک آپ کے سفر ہوتے ہیں تو کیا یہ اخراجات کے حوالے سے کیا ترکیب ہوتی ہے آپ خود افورڈ کرتے ہیں مدنی مرکز آپ جو ہے وہ افورڈ کرتا ہے اس کی کیا ترکیب ہوتی ہے اور اگر کوئی سفر کرنا چاہے تو کیا طریقہ ہو سکتا ہے بالخصوص آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہے تو دیتا ہوں کہ اجمیر جاتے ہیں تو کیا محسوس کرتے ہیں غریب نواز کے پاس غریب جاتا ہے تو کیا محسوس کیا, کیا بات ہے کیا بات ہے کیا جی کال سے میں محمد طیب اختاری ہے میں سردار آباد فیصلہ آباد سے ارض کر رہا ہوں پسلا مدری نامہ بہت بہت اچھا ہے اللہ اور مدری چرک و رکھے آمد. عبد الحبیب اتاری آپ سے سوال ہے کہ آپ مدینی شریف کتنی مرتبہ جا چکے ہیں دیوار عنایت اچھا فرماد ہندو گجرات کے شہر باروڑا سے عرض کر رہا ہوں سبھی عطار غلام نام یاسین اختاری ماشاء مرحبا سلسلہ مدنی سفر نامہ بہت بہت ہی پیارا ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کے چلانے والوں کو خوب خوب تینوں دنیا کی برکتیں نصیب فرمائے اور ہمارے لیے رکن شعرا ماشاء اللہ ان کی تو کیا ہی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کے سفر میں بھی خوب برکتیں عطا فرمائے رکن شورا سے عرض ہے کہ آپ حرمین تجیبین اللہ کے کرم سے سال میں کئی مرتبہ جاتے ہیں ہمارے گھر والوں کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ماتھے کی آنکھوں سے ہم ہوں استاد و وفیر صاحب ہوں سب اک بار ماتھے کی آنکھوں سے مسیعہ دیکھے صاحب بلا ماشاء اللہ بہت ہی پیارا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور اس کا بڑی شدت سے انتظار تھا تو دل تو کرتا ہے کہ سفر مکہ اور مدینہ کی باتیں جو ابھی مدنی قافلہ اس کی چلتی رہیں لیکن میری خواہش تمنا ہے بہت سارے اسلامی داستی کے مدنی قافلے کے ساتھ سفر مدینہ نہیں کر پاتے اکیلے جاتے ہیں تو ایسے میں ان کی رہنمائی ہے کہ وہ اس سفر مدینہ میں انفرادی کوشش کا کیا سلسلہ رکھیں اور یہ بھی بتا دیں کہ امیر السنت دامود عالیہ جب مکہ اور مدینہ آگری ہوتی تھی ادھر ان کا مطلب انفرادی کوشش کا انداز کیسا ہوتا تھا اسلائن میں سے ملاقات کا انداز کیسا ہوتا تھا تاکہ ہمارے لیے رہنمائی ہو تاکہ ہم باپا کے طریقے پر چلتے کام وہاں بھی جا کے کر سکیں میں سابر رضا اختاری طلحات شہر سے عرض کر رہا ہوں میرا آپ سے یہ عرب ہے جیسے کہ عبد بھائی اور دیگر رکن شیرا ماشاء اللہ ملک سفر کرتے رہتے ہیں تو وہاں کے حالات کے حوالے سے ہم سنتے ہیں کہ ایسے حالات ہیں بدنگائیاں وغیرہ تو کس طرح بدنگائی سے بچتے ہوں گے کیونکہ بابل اسلام سے ہم آتے ہیں بابُ المدینہ تو ایسی حالت ہوتی ہے کہ بدنگائی سے ہم بچ نہیں سکتے تو یہ ماشاءاللہ دور دور سفر کرتے ہیں تو کس طرح بدنگائی سے بچتے ہیں کس طرح اپنی آنکھوں سے بچاتے ہیں براہ کرم اس حوالے سے ہمیں بھی کچھ مدنی پھول سے فرما دیجئے تاکہ ہمارا بھی سفر اس طرح سنتوں برا سفر ہو بدنگائی سے بھی بچتے رہیں اور ہمارا سفر بھی آسانی سے گزرے جی. بھائی آخر سے شروع کرتے ہیں بدنگاہی سے بچنے کا طریقہ اور علاج دیکھیے وہ تو اپنے وطن میں اپنے شہر میں آج تو اپنے گھر سے باہر نکلیں تو بچنا مشکل ہوتا ہے اب نگاہوں کی حفاظت ہی ایک حل ہے وہ کہتے ہیں ہم سب کو پردہ نہیں کروا سکتے نگاہوں ہی کو پردہ کروا لیں بلّہ ہمیں اللہ کرے کہ نیچی نگاہیں رکھنا نصیب کرے اور کفل مدینہ نصیب کرے نو no ڈاؤٹ بیرون ملک میں زیادہ بدنگاہی کے مواقع یا چانسز ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ الحمد للہ جدول ہی اگر کا آپ کا جدول ہی مدنی کاموں کا ہے اگر آپ پارکوں میں جائیں گے یا ایسی جگہوں پر جائیں گے جہاں بے پردگی ہوگی تو زیادہ چانس ہے لیکن ہم چونکہ اگر ایئرپورٹ سے بھی نکلتے ہیں تو اسلامی بھائی لینے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہی ہمیں لے کر چل رہے ہوتے ہیں جدھر لے جاتے ہیں تو الحمدللہ ایک مدنی ماحول کی برکت سے اللہ کی رحمت سے بہت بچت ہو جاتی ہے میرے عالیہ سنت کا انداز انفرادی کوشش یہ بہت پیارا سوال ہے اور یہ ماشاءاللہ بڑا ریلیمنٹ بھی ہمارے سلسلے کے حوالے سے کہ امیر علیہ سنت کے جب چل مدینہ کا مدنی قافلہ جاتا تھا تو اس میں باقاعدہ ڈیوٹیز لگتی تھی جی کہ اچھا آپ نے اس, اس حرم کے اس پوشن میں رہنا ہے آپ نے اس طرف رہنا ہے نیکی کی دعوت دینی ہے سارا دن جو بھی وقت انفرادی عبادت کا ہے تو ساتھ والے نمازی کو دعوت اسلامی کا تعارف کرائیں اس کو اپنے ملک میں اجتماع کی دعوت دیں نمازوں کی پابندی کا ذہن دیں الحمد یہ مدنی قافلہ کئیوں کو داڑھی رکھوا دیتا تھا امیر علیہ علیہ سنت کا چل مدینہ کا مدنی قافلہ کئی گناہوں سے اسلامی بھائیوں توبہ کرواتے تھے اور پھر خود امیر علیہ سنت بھی رات بارہ بجے ایک وقت طے ہوتا تھا کہ فلاں جگہ پر امیر علیہ تشریف لائیں گے اور تمام جو مدنی قافلے والے ہوتے تھے جن جن پر انفرادی کوشش کیے وہ امیر علیہ سنت کے پاس لے کر آتے وہاں ملاقاتیں ہوتی پھر بعض با اوقات نمازوں کے حلقے لگائے جاتے دعائیں یاد کرائی جاتی تو الحمدللہ انفرادی عبادت کے ساتھ ساتھ کچھ اسلامی بھائی جو انہوں نا کہ اسلامی بھائی کیسے کریں جی بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ میں گیا ہی ہارامین طیبین میں عبادت کے لیے ہوں تو میں عبادت کروں گا یا نیکی کی دعوت دوں گا یا مدنی کام کروں گا تو کیا مدنی کام عبادت نہیں ہے جی میرا عمل تو ہے ہی اخلاص کے خالی ہو سکتا ہے میں کسی کو سکھا دوں وہ مخلص بندہ بن جائے اور جی وہ گناہ چھوڑ دیں وہ نیکیوں پر عمل اور مکے میں نیکی کی دعوت تو رغور کریں دعوت اسلام تو شروع ہی مکے سے ہوئی نبی پاک کی سنت ادا کرنے کا موقع آپ کو مکہ پاک میں اگر مل جائے اس سے بڑی کیا سعادت ہے ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ایک مسلا شرعی سکھا دیا ایک سنت بتا تو وطن میں آ کر لاکھ بار بتائیں گے جب جا کے لاکھ بنے کیوں بار بار نہ کریں اس سفر میں تو خوب ریکی کی دعوت ہے. یعنی ڈبل فائدہ ہے عمران بھائی اس سفر میں جب ہم جاتے ہیں نا یہ مبلغین نے ہمارے اسلامیہ نے بہت اچھا سوال کیا کہ جب ہم مدنی حج پر جائیں یا عمرے پر جائیں حاضری کے لیے جائیں ہمارے پاس اور کام کیا ہے یہاں تو جاب بھی ہے گھر بھی ہے کاروبار بھی ہے پھر مدنی کام کے لیے کچھ ٹائم ہے وہاں تو کام ہی کوئی نہیں ہے لیکن تھک جاتا ہے نا سفر کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے چرچرا بنا جاتا ہے سفر ایسا نہیں ہے کہ روز سفر کرتا ہے ایک دن تھک کے آرام کر لے پھر روز مسجد نبی شریف میں جائے یا مسجد الحرام میں جائے تو ساتھ آس پاس رائٹ کے بھی مسلمان ہے لیفٹ کے بھی مسلمان ہیں آس پاس بھی سارے مسلمان ہیں آپ نیکی کی دعوت دیں تعارف کروائیں اچھی اچھی نیتیں کروائیں اچھا جو اچھا کے پاس بھی کوئی کام نہیں ہے بھی برابر والے کے پاس بھی کوئی کام نہیں ہے تو دونوں مل کر بہت اچھی ترقی بن سکتی ہے جی بہت سارے مواقع ہیں اور بات بھی کر دے سب کہ جیسے ہوتا ہے جیسے آپ نے فرمایا اب بندہ جو ہے وہ جس کو دیکھ رہا ہے اسی کو نص کو دیکھ رہا ہے اسی کو باز کر رہا ہے اب وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے اس سے سروکار نہیں ہے اب وہ خود ہی اپنی طرف سے بتا رہا ہے کتنے عمرے کر لیں گے چھ عمرے کر لیں گے چھ دفعہ سر پہ اسرا لگوا ہے اب کیا سر کو جو ہے وہ عمرہ جو ہے اسرا لگواتے ہوئے ہر کو تقریب ہے تو آپ آپ جو ہے وہ ناسن کاٹ لیں نے اس طرح کی مشورے دے رہے ہیں تو یہ تو غلط مشورے ہو گئے نا یعنی آپ جو بھی نیکی کی دعوت دیں اس کا علم بھی آپ کے پاس اور آپ جو مسئلہ بتائیں وہ پہلے آپ نے کہیں پڑھا ہو یا کتاب سے پڑھ کر بتائیں لیکن بیسیکلی جو ہم نارملی مبلجین ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں وہ تو مسئلے مسائل نہیں ہوتے بلکہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس سے آخرت کی یاد دلائی جائے انسان کو آئندہ کے بھی ذہن دیا جائے کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر بلا لیا اللہ کی نافرمانی سے توبہ ابھی یہ اپنے در پر بلایا آپ سنتوں پر عمل کی نیت کر لیجیے نرم دل ہوتے ہیں تبدیل ہو جاتے ہیں لوگ سبحان جی ایک سوال یہ بھی ابن بھائی کیا گیا تھا تجیب بھائی نے سردار آباد سے کیا تھا کہ آپ کی مدینہ پاک میں کتنی بار حاصل ہوئی ہر سوال تو اس کا جواب نہیں دیا جاتا نا اللہ کرے کہ حاضریاں چلتی رہیں اور مقبول حاضریاں مل جائیں آمد. اور یہی جیسے سلمان بھائی نے کہا لوگ گنواتے ہیں میں نے اتنے حج کیے ہیں اتنے عمرے کیے ہیں اتنے طباف کیے ہیں میرا, آمد. کی آمد. کی میرا یہ سوال کرنے کا مقصد بھی ہے مجھے پتہ تھا آپ نہیں بتائیں گے آمد. لیکن یہی مدنی فلاپ سے لینے کے لیے ہاں مطلب کیوں ہم اپنی مطلب مجھ سے کوئی یہ پوچھے نا تم نے گناہ کتنے کیے ہیں مجھے یہ یاد ہونا چاہیے کہ میں نے نا اللہ کی کتنی کی وہ انسان کو یاد نہیں ہے اور چار مدنی اچھے کام کر لی تو وہ لوگوں کو بتاتا پھر ہے. تو بس آپ دعا کریں اللہ مجھے بھی حاضریاں نصیب فرمائے آپ کو بھی نصیب فرمائے مقبول حاضریاں نصیب ہمارے ام پاس وقت بڑا مختصر ہے سرماندائی ہم کا جواب دینا چاہیں گے ہم مدنی گلدستے کی طرف نہیں نہیں بالکل وہ جواب ضروری ہے کیونکہ اس کا جواب نہ دینا شاید بس کا شکار کر دے گا دیکھیے ویسے تو دعوت اسلامی کے وہ مبلگین پہلے میں اس کو کلیئر کر دوں کہ وہ مبلگین جو دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کرتے ہیں اور ملک اور بیرون ملک سفر کرتے ہیں اور اپنے وطن کو چھوڑتے ہیں اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں اور ہر ہر اسلامی بھائی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ سفر کر سکے تو چند مخصوص ایسے اسلامی بھائیوں کو کہ جو مدنی کاموں کے لیے ضروری ہیں یا لیڈ کرتے ہیں تو ظاہر ان کی خیرخائی کی جاتی ہے ان کے سفر کے اخراجات دیے جاتے ہیں تاکہ وہ دنیا بھر میں جائیں ورنہ اگر نہ دیے جائیں تو غریب آدمی صرف کیسے نیکی کی دعوت دے گا لیکن اس کے بھی ایک طریقہ کار ہے کہ اس نے کتنے مدنی قافلوں میں پہلے سفر کیا ہے کیا وہ امیر قافلہ بن سکتے ہیں اس ملک میں جا کے دعوت اسلامی کے نظام کو سنبھال سکتے ہیں یہ سب چیز ہے البتہ الحمدللہ مجھے یہ شادت ملی ہوئی ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے نہیں اگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یا میرے خاندان کو کچھ نعمتوں سے زیادہ نوازا ہے تو اگر ہم کچھ خرچ کر لیا تو کیا کمال کیا اگر نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے اللہ نہیں دیا الحمدللہ ہم نے ایک نظام بنایا ہے اور یہ میں مشورتً عرض کر دیتا ہوں شاید اس کو کوئی اپنا لے کہ ہمیں زکات کے ساتھ ساتھ صدقات بھی دینے چاہیے تو ہم نے الحمد کافی سالوں پہلے مشورہ کیا تھا ہمارے والد صاحب اور پورے گھر والوں نے کہ ہم اپنی آمدنی میں سے پانچ فیصد غوث پاک کی نیاز کے لیے الگ نکالیں گے تو الحمدللہ للہ سچی بات ہے کہ بچپن سے ہی غوث پاک کی غلامی ہے اور ہم نیمن ہیں تو میمو کی گٹھی میں غوث پاک ہے نا ہمارے تو بڑے پیر صاحب جو ہے نا وہ ہمارے بچپن سے ہماری نانی بھی ہوتی تھی تو گھر سے نکلتے بڑے پیر کا وسیلہ امی بھی شہید ہے تو غوث پاک کے وسیلہ جاؤ میرا بیٹا غوث پاک کا وسیلہ تو غوث پاک کی ایک شدید محبت ہے اللہ محبت سلامت تو اب پانچ پرسینٹ اچھا نکالنے سے زیادہ تو نہیں ہے غوثا کی برکت سے اور بڑھ جاتا ہے تو وہ جو پانچ فیصد نیاز کا ہم نکالتے ہیں ابو نے یہ ڈسائڈ کیا تھا کہ بیٹا آپ نے جب بھی دعوت اسلامی کے بدری کاموں کے لیے سفر کرنا ہے تو آپ نے دعوت اسلامی سے نہیں لینا یہ جو ہم نیاز کے پیسے نکالتے ہیں یہ بھی تو غوثا کی نیاز ہے نا آپ غوث پا کا پیغام پھیلاتے ہیں ساری دنیا میں نافلہ ہے تو وہ ہمارا ہی ہے یعنی بھائی اپنے خرچے پر میں اپنے خرچے پر سفر نہیں کرتا وہ ایک کمپنی ہے اور اس کا پانچ فیصد جو نیاز ہے اس سے مجھے وہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی تو ہم پارٹنر ہوں اس کمپنی بالکل ہم بھائی سارے پارٹنر اور میرے والد صاحب اس کے ہیں گھر کے سمندر ایک مشورہ کیا اور اس میں برکت ہے اگر آپ اپنی جیب سے خرچ کریں اللہ نے دیا ہے جیب سے خرچ کریں انفاق بھی سعید اللہ بھی تھا شہید السمان غنی اپنا مال بھی خرچ کرتے رہے اور نبی پاک کے ساتھ پریکٹیکلی بھی شرکت کرتے رہے سبحان اللہ کرے کہ یہ بھی قبول ہو میں آئی وٹنس ہوں ایک بات کا وہ میں آج ناظرین کو بتاتا ہوں شاید صاحب کو یاد نہیں ہوگا مجھے یاد ہے اچھا جامع الدینہ میں جب میں پڑھتا تھا تو زیمت ران کی صحبت کا وہ ایک ہوتا تھا مکتب نمبر جو دو ہے مجھے بیرون ملک کا وہاں الحمد میں حاضر تھا میں نے خود دیکھا صاحب نے ڈالر جو ہے یہ اا, جو نزیز بیرند ملک کے اس ٹائم بھائی ہیں <سؤال> ان کو جو ہے وہ دیے اور نے کہا کہ یہ آپ میرے ہوا, جو ہے وہ اکاؤنٹ میں رکھیں یعنی وہ جو سفر ٹکٹ وغیرہ یہی سب کچھ کرتے ہوں گے میں نے خود دیکھا ماشاءاللہ یہ ڈالر جمع کرواتے ہوئے خراجات بھی انفاق فیصب کی ناظرین کو بھی چاہیے کہ اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ فیصد کے اعتبار سے کچھ رقم کے اعتبار سے نفری سرکات بھی کریں انشاءاللہ یہ سرکار جو ہے بلاؤں کو ٹال دیا کرتے ہیں انشاءاللہ ایک بات ہو ایک بات ہو اچھا آپ نے ڈالر کیوں دیے تھے ان کو مربر بھائی کو دے کر پاکستان تو یاد ہی نہیں ہے پتہ نہیں کون کون سی باتیں اٹھا کے لے آتے ہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ کب ہوا تھا یہ اب ہو سکتا ہے دیکھیں سفر پر بیرون ملک جب آپ جاتے ہیں نا انٹرنیشنل تو کئی ملکوں میں آپ کو ایئرپورٹ پر ڈالر شو کرنے پڑتے ہیں اپنے ساتھ کچھ لے جانے پڑتے وہ پوچھتے ہیں سفر پر ہمارے ملک میں ہیں خرچ کیسے کریں گے تو بتائیں گے میرے پاس ڈالر ہیں ڈالر ہیں ہو سکتا ہے سفر پر میں لے کر گیا ہوں ہوں تو وہ بچ گیا ہوں اور ٹکٹ کے پیسے دینے ہوں تو دی مدینہ چلن کے ناظرین کیا پوچھ لیا؟ <laughs> خیر کی بات ہی ایسی بات پوچھیں گے کہ ہمیں بھی فائدہ ہو ناظرین کو مدینہ مدینہ چلن کے ناظرین ہم نے آپ کو مکے مدینے کی وہ زیارتیں بھی دکھانی ہیں کہ جن کے بارے میں پچھلی بار عبدالحبیب نے یہ فرمایا تھا کہ وہ زیارتیں میں نے پہلی بار کی ہیں تو نئی زیارتیں ہوں گی وہ بھی آپ کو دکھانی ہے مگر ہم اب آپ کو اسلامی بہیوں کے کچھ تاثرات ہیں آئیے وہ دکھاتے ہیں محمد صلی اللہ جز سماشے. میں یہ سیکھا کہ جو بلا وجہ ہم کسی کی بلازاری کرتے ہیں بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں تو وہ نہیں کرنی چاہیے بس کافلے میں سفر کی نیت تھی اللہ تعالیٰ نے نظر بس سے بچائے تاریخ کے بیان ہوا سنوں کا بھرا بیان تھا زبان کی حفاظت کے بارے میں انہوں نے بیان کیا الحمدللہ سن کر بہت بہت ایمان کی تقویت ہوئی بہت سی ایسی باتیں تھی جو ہمارے بہم و بہمان میں نہیں تھی تو الحمد للہ اور منورہ میں ہماری دعا ہے کہ تاریخ میں عمل میں اللہ تعالیٰ کا سفر جی اب بھائی یہ ارشاد فرمائے کہ یہ مدنی بلکہ اسلمان بھائی آپ بتائیں آپ ساتھ سے سفر میں یہ مدنی ہلکے کہاں پر ہوئے تھے اور کیا اس کا طریقہ کار تھا اس کا میں جواب دیتا ہوں اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ سوا اسلامی بھائی تھے اسلامی بہن الاسلام بھائی ملا کر اگر مدنی ہلکے میں ہم اپنے اسلامی بھائی لے جاتے تو پھر کسی کے گھر میں جگہ ہی نہ بچتی تو ہم نے اس پہ یہ کیا تھا کہ ہم تین چار اسلامی بھائی چلے جاتے تھے باقی اسلامی اپنے جدول پر رہتے تھے شاید سلمان بھائی نہیں تھے یہاں پر یہ بھی مدینہ منورہ ہی کچھ تاجر اسلامی بھائی تھے انہوں نے کہا تھا کہ اب ہمارے یہاں ہیں کچھ دعوت تو وہاں حضرت اللہ عنہ کے پر بھی حاضری کا شرف ملا تھا کیا بات اور وہاں پر لنگر بھی کیا گیا تھا آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں واہ میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا پانا میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا. اللہ حدیم صلی اللہ تارا محمد صلی اللہ علیہ میرے میٹر اسلامی بھائی ہوں کیا مدینے کی راتیں ہیں اورحبت کے دامن میں سید الشودا کے قدموں میں آج مسجد کافلے کے اسلامی بھیا کھانا کھا رہے ہیں سنت کے مطابق اس کو عرض کیا ہے اور کمل بھی کر رہے ہیں اسلامی بھائی اور ایک اور خوبصورت بات یہ کہ بڑی پیاری پیاری چھٹی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور ساتھ مدینے کی مبارک مٹی بھی آ رہی ہے تو ویسے نارملی انسان جب کھانا کھاتا ہے نا تو اس وقت مٹی کھانے میں شامل ہو تو مزہ نہیں آتا لیکن سب کے چہروں پر مسکراہٹ یہ ہے کہ یہ وہ مٹی ہے جو شفا ہے جب یہ بات سے فرمایا کہ مدینے کے غبار میں شفا ہے تو یہ شفا والی مٹی خود ہی ہمارے کھانے میں آ کر مل رہی ہے کوئی اور کرم ہو رہا ہے کہ کھانا بھی کھاتے جاؤ اور شفا بھی لیتے جاؤ اللہ ہمیں یہ نعمت اللہ نے عطا اتائی ہم دعا کرتے ہیں آپ کو بھی یہ موقع ملے اور جبل عہد کے دامن جنت ہی پہاڑ کے دامن میں اللہ سے دعا ہے کہ جنت میں بھی نیکوں کے دسترخوان پر ہمیں جمع ہونا نصیب فرمائے رضا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا خدا دن خیر سے لائے سخی کے میرے چلنا میرا رکنا میرا جنا میرا میٹر اسلامی بھائیوں اس وقت ہم سید الشہدا سید الحمزار تعالیٰ عنہ کے دربار میں ہیں اور اسی طرح الحمدللہ للہ جو باؤنڈری آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں حضرت مصحف بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سید کے مزارات ہیں سید شہدہ سیدنا رضی اللہ عنہ نبی پاک کے مبارک چچا ہے اور میرے آکا ان سے بہت محبت فرماتے ہیں سعید الشعدا تعالیٰ نے اسلام کے لیے بہت ساری قربانیاں دی نبی پاک کو بہت حوصلہ ملا ان کے ایمان لانے پر اور جب ان کو شہید کیا گیا تو اس بے دردی سے شہید کیا گیا کہ آپ کے جگر کو جسم کے اعضاء کو کاٹا گیا اسے چبایا گیا اور نبی پاک علیہ السلاط السلام بہت زیادہ غمزدہ ہوئے تھے خوب اشک بہائے تھے میرے آقا نے ان کی شہادت پر اور اس کے بعد بھی نبی پاک علیہ السلاط السلام یہاں تشریف لاتے گویا ان کے مزار پر حاضری دینا نبی پاک کی سنت بھی ہے اور ان شہدائے عہد کی ایک اور بڑی پیاری فضیلت یہ بیان ہوتی ہے کتابوں میں کہ جو ان کو سلام پیش کرتا ہے یہ قیامت تک انہیں سلامتی کی دعاؤں سے نوازتے ہیں تو ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے ان کو سلام پیش کیا ہے اور ابھی مزید دعائیں کریں گے ہمیں بھی یہ سلامتی کی دعاؤں سے نوازیں گے اور ایک اور بات یہاں سمجھنے والی ہے کہ یہی وہ میدان تھا میدان عہد جہاں پر یہ بیٹل ہوئی جہاں پر یہ جنگ ہوئی تھی اور اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ کسی میں اگر قربانیاں دی گئی تو یہ غزب عہد ہے اللہ کریم اس مبارک جگہ کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے اور بہت مبارک مقام ہے یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے بزرگان دین بھی بتاتے ہیں اور ہم نے اس کو دیکھا بھی ہے کہ جس کو بیٹے کی تمنا ہو یا جو بے اولاد ہو یہاں آ کر دعا کرے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا بھی کرے کہ یا اللہ اگر سید الشہدا کے صدقے میں بیٹا ملا تو اس کا نام حمزہ رکھوں گا تو نام محمد رکھیں پکارنے کے لیے حمزہ رکھیں اور اس نیت سے یہاں دعا کرے تو ہم نے کئیوں کو حمزہ ملتے ہوئے دیکھا ہے بلکہ ابھی ہمارے تھے تو چھوٹا مدنی مُلنا ملا اس کا نام بھی ابھی حمزہ تھا بتا رہے یہیں سے نام ملا مقامات مقد کی سبھی بھائی جو آئے آیت نمبر پچاسی کا سولہ اور اس میں یہ آیت ہے سر کا دوران یہ آیت جہاں لے جائے وہاں دوبارہ حاضر ہے کوشش کریں کہ یہ جہاں جائیں اور آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو جبل یہ جنتی پہاڑ ہے اور نبی السلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ اہد مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ اباؤٹ نائن میل نو میل لمبا پہاڑ ہے بہت بڑا پہاڑ ہے اور ایک اور روایت کے مطابق جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کو ایک کے رات اجر ملتا ہے اور ایک کے رات عہد پہاڑ جتنا ہے یعنی اتنا بڑا اجر جو ہے وہ ایک بار درود پاک پڑھنے پر ملتا ہے تو عہد پہاڑ سبحان اللہ یہ ہمارے سامنے دلیل ہے کہ پتھر نبی پاک سے محبت کرے تو وہ جنت میں جائے گا امتی محبت کرے تو کیوں نہ جنت سے جائیں گے جی بہت ہی پیاری زیارت بھی آپ نے کی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان مقامات پر ناظرین کو بھی ان مقامات پر جا کر زیارت کرنے کی توفیق تعمیر اور یہ جو کریمہ بیان کی گئی بہت ہی مجرب ہے اس کو یاد کر لیں جی اور جہاں جانا ہو وہاں جا کر اس کو لکھ دیں اپنی انگلی کے ساتھ کسی سیاہی وغیرہ سے نہیں لکھنا انشاءاللہ دوبارہ اس مقام پر حاضری کا موقع ملے گا امام صاحب آپ کے لیے ایک ایسے میں آیا ہے کہ یہ بتائیں کہ امام صاحب اتنا خاموش کیوں بیٹھے کیا ہرسب بیٹھے ہیں تو لوگ آپ سے باتیں سننا چاہتے ہیں آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے جگہ یہ بھی ساتھ ہی تھے جہاں ماشاءاللہ یہ جو لنگر ہوا اور زندگی کا ایک یادگار ڈنر تھا یہ اور جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھی امام صاحب بتائیں کیسا محسوس کر رہے تھے بہت لطف تھا اس کے اندر ابھی دیکھ رہے تھے تو یاد تازہ ہو گئی تھی یعنی کہ وہ جو حسب نے اس میں بات کی نا کہ ویسے عام طور پر جب مٹی ہوا چلتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں لیکن مدینے کے سر وہ تیز ہوا چل رہی تھی اور مٹی کافی اڑ رہی تھی لیکن پھر بھی اسلامی خوشتے تھے کہ مٹی خود ہمارے پاس تشریف لا رہی ہے اور کھانے میں شریک ہو کر ہم اس کو مدینہ محب تیرا کہنا کیا, کیا ہے تجھے شاہ مدینہ یقین کریں یہ بہت ایک خوشی کا ایک موقع تھا پورے مدنی قافلے کے چہرے پہ مسکراتے تھی جنتی پہاڑ تھا پھر حمزہ رب اللہ گرد شریف کی آمد کیسے ہوئی اس پر بھی مجھے بات یاد ہے مل ہے میں بھی حاضر تھا یقین میں نے بڑے بڑے صوفوں پر بڑے بڑے ٹیبلوں پر بڑے بڑے آلہ وی آئی پی لذیذ اور مہنگے ترین کھانوں میں وہ لطف نہیں ہوگا جو عہد شریف کی زمین پہ بیٹھ کے ہم نے سادھن کھایا اس میں بار نصیب بار ہوا سبحان اللہ یہ جب گرد جب مطلب تشریف لائی غبار جب آیا تشریف لایا ادب کے الفاظ کی بھی ہم یہ سمت نے ہمیں تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی کس نے کہا دل میں بات کی تھی کہ گرد ہے یہ نہیں آ رہی تو ایک سہ میں نے ہاتھ کھڑا کیا جی میں دل میں سوچ رہا تھا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں آواز چل رہے چل رہی ہے لیکن غبار نہیں آ رہا آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دربار ہے حضرت سید اللہ کا کہ یہاں جو بندہ دل میں تمنا لے کر آتا ہے وہ عطا کر دی جاتی ہے یہ بھی مدین قافلے کی برس الحمد للہ ہماری سید الشہدا کی حاضری ہمیں اس میں بار بار نصیب ہوتی ہے الحمد اور یہ اس مدین قافلے کی برکت سے عبدالحبیب القصد جو ہمارا ہوتا ہے سفر اس میں ہمیں وہاں جانے کی سعادت ملتی ہے اور بار بار حاضری ہوتی ہے ورنہ کہیں ایسے اسلامی ہوتے جن کو پتا ہی نہیں ہوتا اور وہ ایک دفعہ حاضری دیتے اور پھر یعنی کہ اس کو اتنا محسوس نہیں کرنا <تصفح> چاہیے یہ بتائیں یہ ہے کس اور اگر کوئی جانا مشہور ہے عہد شریف تو جس کو بھی کہ سعید الشودہ ٹیکسی والے بھی لے جائیں گے عہد شریف کہیں گے تو وہ لے جائیں گے لیکن جیسے انہوں نے اسد بھائی نے بات کی نا یہ اہل مدینہ کا بھی میں نے معمول دیکھا اور بزرگوں کے بارے میں بھی لکھا خود نبی پاکر اس رات وسلام تشریف لے جایا کرتے ہمیں برکت لینے کے لیے ضرور جانا چاہیے کہ یہ امیر ہیں سید رضی اللہ تعالی اور اتنا اتنا نورانی مزار ہے اتنی مرادیں پوری ہوتی ہیں اتنے لوگوں کی برکتیں ملتی ہیں اور سکون تو سبحان اللہ سبحان تو ہم میں ایک معمول عرض کرتا ہوں اللہ اس نیت کے ساتھ اللہ, اللہ, کرے, م. اللہ, اللہ م. کرے لوگ اس کو اپنائیں اور ہمارے لیے بھی ثواب جاری ہم سب کا بھی سلام ارض کریں م. کہ جب بھی مدینہ ملورہ جائیں جتنے دن بھی رہیں دو معمول اپنے اپنا لیں ایک تو یقیناً نبی شریف میں رہیں گے سرکار علی صلاح السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے کوشش کریں کہ فجر پڑھ کے روزانہ صبح و فجر مسجد شریف میں ادا جب آپ کر لیں یا فارغ ہو جائیں تو اب آپ مسجد کبا جائیں اشراک چاش وہاں پڑیں تو روزانہ ہم عمرے کا ثواب کمائیں گے اور روزانہ رات کو کسی وقت اپنے رفقا کے ساتھ یا اکیلے بھی ہیں تو سعید الشہدا ضرور جائیں یقین کریں ماتا یہ ایسا دن گزرتا ہے کہ پیارے آقا کے قدموں میں بھی وقت گزرا صبح کبہ چلے گئے عمرے کا ثواب بھی پا لیا رات قطب مدینہ امیر طیبا کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی اور سودہ عہد کی جو فضیرت میں نے بیان کی کہ یہ وہ سستیاں ہیں کہ جو ان پر ایک بار سلام بھیجتا ہے یہ قیامت تک سلامتی کی دعاؤں سے اللہ اللہ اللہ اللہ بندہ کیوں نہ <سؤال> کیا اللہ بات ہے کی جانا چاہیے اب لیکن عبدالحبیب بھائی ابھی چلتے ہیں ناظرین کی طرف کچھ کال ایک ساتھ دے دیں ہمیں ان کو لے کر انشاءاللہ پھر مزید بھی مدنی گلدستی نئی زیارتیں بھی کروانی ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو حبیب اللہ جو مدنی چینل کے ناظرین پہلی مرتبہ اسکرین پر کریں گے اس سے پہلے مدنی چینل پر بھی جو ہے وہ آن نہیں ہوئی تو ان کے انتظار میں رہیں ان گھڑی کا ٹائم میں بھی کچھ مزہ ہے کچھ کال لے لیتے ہیں محمد شہزاد عطاری ضیا کوٹ سے کر رہا ہوں ماشاءاللہ مدنی سفر نامہ سہان اللہ مرحبہ عبدالحبیب بھائی سلمان بھائی اسد بھائی اور ہمارے پیاری بھائی جو ہوسٹنگ کر رہے ہیں کمپلین کر رہے ہیں حاضرین ناظرین تمام عاشقہ نسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد رمضان بہت بہت مبارک ہو کیا مبارک بات ہے سفر مدینہ کی دنیا کے لوگ بہت سفر کرتے ہیں لیکن مدنی سفر نامے کی کیا ہی بات ہے برکتیں رحمتیں اور مدینہ طیبہ کا سفر یہ نعت ماشاءاللہ جو اسد مدنی نے پڑی میرے دل میں تھی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی بس مدینے میں جینا ہے کیا بات ہے جینے بر اللہ عبدالحبی بھائی ماشاء رمضان کی آمد ہے انشاءاللہ شاء بہت سے مدنی چینل کے سلسلے دعوت اسلامی کے ماحول میں اور احتکاف کی برکتیں ملیں گی اللہ تعالیٰ کا دعوت اسلامی اور متنی چینل کا جو پیغام ہے تمام شعبہ جاد کا پیغام ایک ہی ہے اور میں یہ عرض کروں گا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجیے اور یہی پیغام سب کو ہے اللہ تعالیٰ اپنا بندہ اور سچاشی رسول صلی اللہ وسلم بنائے میں رہنے والا پکچان کا ہوں بھاول کا میں کہنا ہوں میرا دل بہت خوش ہوتا ہے رات کا پروگرام دیکھتا ہوں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں بہت بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھی پیاری ابھی سے بہت ہی ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے بہت خوشی ہوتی ہے دل کو اللہ آپ کے دن دگنے رات دگنے والا اللہ آپ کے گھر کھلے یہ آپ مدد کے سلسلے کر رہے ہیں اچھے سے اچھا یہ آپ ہے کا یہ سامنا ہے میرے دل کی زیادہ زیادہ ہوگی بس بہت اچھی بات ہے بہت پیارا کام یہ چینل میں کمرے کو دیکھتا ہوں اور دل کو اتنا فون ملتا ہے بہت دل کو راحت ہے بہت اچھا لگتا ہے محمد یاد بات کر رہا ہوں میں پنجاب ضلع سے بات کر رہا ہوں فروری کو میں حاضری تھی میں تو میرے دل کی تمنا تھی کہ میں ان شاء اللہ جب نیکسٹ دوبارہ ہوں مولانا الحاج عبد الحبی حبیب صاحب جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ مدنی سفر میں تو ان کے ساتھ میرا اگلا جو جو زندگی اگلا سفر ہو نا مدینے میں ان کے ساتھ کیوں کیونکہ وہ بڑے آشکن رسول ہیں ان کی گفتگو ان کا انداز وہ سرکار کی تاریخ بیان کرتے ہیں اور جو سرکار کے ساتھ جو ان کی محبت ہے وہ امہان تازہ کر دیتی ہے تاریخ ہے کیا مجھے دباؤ میں یاد رکھے ان جب اب ہماری حاضری ہو تو انشاءاللہ مدینہ شریف میں حاضری ہو آمین آمین اللہ آمین پاک آمین ہمیں مدینہ میں ملاقات نصیب فرمائے آمین اور بار بار حاضرہ نصیب فرمائے جی عبد بھائی ایک سوال ایس ایم ایس کے ذریعے بھی آیا ہوا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ نگران شورا کے ساتھ آپ کا مدینہ پاک کا سفر ہوا ہے ل... یا کوئی اور سفر ہوا ہے تو اس کے کچھ حالات جی نگران شعرا کے ساتھ ایک سے زائد بار میرا خیال ہے کئی ل... بار مدینہ شریف ہم سفر پر گئے ہیں جب وہ نگران شورا نہیں تھے تو ہم کئی بار سفر پر ساتھ گئے اور ہم نے عراق ایران اور دنیا کے کئی ملکوں میں میرا خیال ہے افریقہ کے کئی ملکوں میں ہم ساتھ گئے یو کے کئی بار ساتھ گئے تو اب وہ تنظیمی ذمہ داریاں اب چونکہ بدل گئی ہیں تو اب کچھ اور طریقے سے جاتے ہیں اور اس زمانے میں ہم زیارت وغیرہ کے لیے یا حاضری کے لیے گئے تو بہت اچھا ساتھ کیا سبحان سبحان اللہ. کوئی یادگار شورا کے ساتھ کوئی لمحات گزرے ہوں آپ کے وہ ہوتا ہے نا ایک, کچھ باتیں یاد رہیں بالکل نقش ہو جاتی ہیں جیسے وہ ایک سرحد کا واقعہ جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور بتائیں جی نہیں میں نے تو وہ سرحد والا بھی نہیں سنا ہو سکتا ہے ناظرین والوں نے بھی بھی ناظرین نے وہ وہ وہ ہیں بڑا یادگار ہے اور عراق شریف گئے تھے بغداد مولا حاضری دینے اوس پاک کے روزے پر اور زیارتوں کے لیے پہلے ایران سے عراق جاتے تھے بائی روڈ صحیح اور پھر وہیں سے مدینہ شریف بھی جانا تھا تو اس سفر میں یہ ہوا کہ بڑی ٹھنڈ تھی اور بڑی بارشوں اور برف باری بھی ہوئی اس سفر میں ہم جب بغداد شریف سے ایران آئے تو بارڈر پر ہماری بس کو روک لیا گیا کہ اب رات ہو گئی ہے تو بارڈر بند ہو گیا اب آپ صبح تک انتظار کرنا پڑے گا اب ہمارا پوری بس بھری ہوئی تھی اسلامی بھائی تھے کچھ اسلامی بہنیں بھی تھی <coughs> تو ہمارے جو امیر کافلت انہوں نے مجھے اور نگرانی شدہ سے کہا کہ پیسہ کریں پیدل چل کے جائیں ایران کے عراق کے بارڈر سے ایران کے بارڈر تک جائیں اور وہاں جا کے چیک کریں وہاں کوئی ہے کہ نہیں اگر کوئی افیسر وغیرہ ہے تو ان کو کہیں کہ رات کو ہی ہماری امیگریشن کر دیں اچھا اس وقت اندازہ نہیں ہوا کہ ہم کر کیا رہے ہیں اب میں بھی اترا اور گانےشورا بھی اترے تو نا بور میں شورہ تھا نہ میرے شورا تھا ایک عام جن ہول میں ہاں بالکل اسی تھے جیکٹ وغیرہ پہنے تھے کیونکہ شدید بارش ہو رہی تھی خوب اندھیرا اور شدید بارش میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مندر میری آخوں میں تو اب پوری بس ادھر کھڑی ہے اچھا اب بعد میں پتا چلا کہ دو ملکوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل ٹریٹری کہلاتی ہے وہاں قانون کسی ملک کا نہیں ہوتا وہاں اگر کوئی حادثہ کسی کے درمیان وہ جو بیچ کی جگہ ہوتی ہو جائے تو وہ بڑا ڈفیکلٹ ہوتا ہے کہ کون اس کو پکڑے گا یا اس حادثے کا ذمہ دار کون ہوگا اچھا. تو ہم دونوں چلتے ہوئے چلے گئے اور جب ٹھنڈ بولے میرا کام سردی بولے میرا کام بارش اوہو. بولے میرا کام تو پڑھتے پڑھتے پڑھتے درو شریف ہم جب وہاں پہنچے ایران کے بارڈر پر جو امیگریشن آفس تھا تو وہ بند تو اب ہم دروازہ بجایا اور بڑا ان کو پکارا اور آخرکار وہ لوگ جاگ وہ اٹھے شاید نیند سے ہم نے ان کو پی... اچھا وہ فارسی بولے ہمیں پارتی نہائے اللہ اب ٹھ کے مارے بار کھڑا بھی نہ رہا جائے ہم ان کو کیا پہلے دروازہ کھولے ہم اندر آ جائیں اس طرح کی باتیں ہوئیں بہرحال انہوں نے کس طرح سمجھایا کہ ہماری بس بھی ہے اور ہمیں کلیئر کرے تو ٹھیک ہے بس کو لے آئے اب ہم واپس پیدل چل کے وہاں پر پہنچے تو وہ بڑی زبردست بارش اور مطلب ایک منظر تھا نا وہ ہم نے ٹریول کیا یعنی دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ ہم دونوں نے مل کے ایک سے دوسرے ملک کا پیدل سفر کیا اور کام نپٹا واپس اس ملک پیدل اچھا اتنی دیر میں ہماری بس پھنس گئی کیچڑ بارش کیچڑ ہو گیا تو پوری بدری جو ٹائر تھے وہ اس میں دس گیا اب بس والے نے جیسے ہی چلانا شروع کیا تو ٹائر اور پھنسے گئے اب سارے بدری قافلے کو نیچے اتارا سب مل کے بس کو دھکا لگایا اور بس وہ نعرے لگتے رہے نارے تقبیر نارے رسالت اور اس کے بعد وہ بس ہماری نکلی اس کیچڑ سے اور بحر عالم خیر سے پہنچے پھر مدینہ شریف بھی ساتھ گیا اللہ کی پی کے کا آپ نے تسکرہ کیا ہے تو دو سوالات ایس ایم ایس آئے ہوئے ہیں کہ آپ ہمارے کے پی کے کب تشریف لائیں گے سرد کب آئیں گے انشاءاللہ شاء ضرور آئیں گے محبتوں سے بلاتے ہیں ہمیں کے پی کے والے مجھے جانا ہے انشاءاللہ رمضان کے بعد کو جدول بناتے ہیں انشاءاللہ جی آئیے جی آپ کو مزید مدنی گلدستے دکھاتے ہیں عمرے کی روانگی کے حوالے سے جو ہم نے مدنی گلدستہ تیار کیا ہے وہ دکھائیے علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ اسلامی بھائیوں اور بدری کے ناظرین الحمد للہ آج مدینہ منورہ سے سوئے بکہ روانگی ہے اور انشاءاللہ اسی مقام سے احرام باندھنے کی نیت ہے کہ جہاں ہمارے آقا علیہ السلام نے عمرے کی نیت کی اور مدینہ منورہ سے نارملی عمرہ کرنے والوں کا جو عمرہ ہے یہ بڑا عمرہ کہلاتا ہے تو انشاءاللہ اب مکہ پاک روانگی ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے صحیح طریقے سے سنت کے مطابق عمرہ ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور جو عمرہ کے فضائل احادیث میں آئے اللہ کریم فضائل میں ہمیں حصہ عطا فرمائے وصف ہیں سارے شجر چاند ستارے ہے خوش یا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكردين وانا الى ربنا لمنقلبون الصلاه والسلام عليك يا نبي الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله اسلامی بھائیوں اب ہم ابیار علی اور میقات بھی کہلاتی ہے وہ مسجد وہاں جا رہے ہیں اور یہ حدود حرم سے باہر ہے جگہ یعنی مدینہ منورہ کی حدود کا یہ اختتام ہے میرے آقا علی سلاط والسلام جب مدینہ منورہ سے مکائے پاک کے لیے روانہ ہوئے تھے تو اسی مقام پر نبی پاک علیہ سلاط والسلام نے احرام باندھا اور مدینے والوں کی یہی میقات ہے یعنی مدینے والے جب بھی عمرہ یا حج کرنے جائیں گے تو ان کو اب علی پر یا اس سے پہلے پہلے احرام کی نیت کرنی ہوگی تو انشاءاللہ بھی ہم نکات پہنچیں گے بہت شاندار خوبصورت مسجد بنی ہے وہ بھی دیکھیں گے وہاں نفل پڑیں گے اور انشاءاللہ احرام کی نیت بھی کریں گے سلو الحدیب الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی بھائیوں یہ بہت ہی خوبصورت مسجد جس کو اب یار علی بھی کہتے ہیں میکات بھی کہتے ہیں یہاں پر الحمدللہ ہم پہنچ گئے اور اب انشاءاللہ دو رکعت نفل احرام کے پڑیں گے اور پھر انشاءاللہ عمرے کی نیت کرائی جائے گی سلحیب صلی اللہ تعالی علام جی مدنی چران کے ناظرین آئیے है عمرے है کی है جو نیت کی گئی تھی اسی مسجد ابیارے علی میں آئیے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اب انشاءاللہ عمرے کی نیت کی جائے گی اسلامی بھائی اپنے سروں سے جو ہے وہ ٹوپی وغیرہ بھی اتار دیں کوئی فلاؤ اور لباس جسم پر نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلے انشاءاللہ ہم عمرے کی نیت کریں گے پھر انشاءاللہ لبائک پڑیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی السلام والسلام سلام علی کا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ, اللہ, اللہ انی ارید العمر فیسر حالی و تکبل ہامنی آئنی علی بارک لی فی ہا نویت العمر و احرم تو بہار لا اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں میرے لیے اسے آسان اور اسے میری طرف سے قبول فرما اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما اور اسے میرے لیے بابرکت فرما, لیے بابرکت فرما, لیے بابرکت فرما, لیے بابرکت فرما میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ وجل کے لیے اس کا احرام باندھا لا شریک لبئی لبئی ان الحمد والنعمته لك والملك لا شريك لك لبيك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اللهم ربنا اعتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وكنا عذاب النار وكنا عذاب الكبرى وكنا عذاب الحشرى وكنا حساب الميزان اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من الشيطان يا رب البيت العتيك اعتك رقابنا وہ آبَائِنَا آبا وَأَزْوَاجِنَا اماطینا مِنَ النَّارِ جینا وزریات نا یا مجیرو یا مجیر و یا مجیر اے رب کریم ہم سب نے عمرے کی نیت کی ہے احرام باندھا ہے اے اللہ ہمارا یہ لبیک کہنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کس زبان سے تیرا شکر ادا کریں مالک تو نے ہمیں احرام پہننے کی لبیک پڑھنے کی اور تیرے گھر حاضری کا شرف عطا کیا اے اللہ جب اتنی مہربانی کی ہے اب ہماری مغفرت بھی فرما دے ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے اے اللہ جب تیرے گھر کا دیدار کریں اے رب کریم کعبہ مشرفہ پر پہلی نظر پڑے اے اللہ بار آنکھوں سے سوز و گداس کے ساتھ پیارے پیارے کعبے کا دیدار نصیب فرما اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے اے اللہ ہماری دعاؤں کے ساتھ قدسیوں کی آمین ملا دینا یا اللہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آمین رب بنا کا ساتھ ہو یا اللہ رنگ لائیں جب میری بے باقیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو اے اللہ آج عمرے کا احرام باندھنے کی سعادت دی ہے اسی سال میں حج کا احرام پہننا بھی نصیب فرما اسی سال میں حج کا احرام پہننا بھی نصیب فرما ہمیں عرفات کا وقوف نصیب فرما مصطلفہ کی مبارک رات عطا فرما منا کی بہار نصیب فرما وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی ہی ونور عرشی سیدنا سعیدنا مولانا محمد وسحد ہی اجم آمین آمین بہت پیاری دعائیں بھی ہوئی ہیں اور دعاؤں کے لیے ہمیں ایک کورس کے ذریعے بھی کہا جا رہا ہے اور اپنا ایس ایم ایس کے ذریعے بھی ایک اسلامی بھائی نے کہا کہ میری والدہ کو دل کی بیماری ہے ان کے لیے دعا کر دیں اور اسی طرح مسجد بھی دعاؤں کے لیے ہیں سبھی کے لیے اجتماعی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کامین عطا فرمائے دینوں دنیا کی بے شمار برکتیں عطا فرمائے جی عبد بھائی کچھ اس مدنی گلدست کے حوالے سے الحمد الحمدللہ یہ مدنی قافلہ مدینہ طیبہ سے چونکہ ڈائریکٹ مدینہ پاک گئے تھے اب مکہ پاک عمرے کے لیے روانگی تھی اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پیارے آکا علی سلاط نے عمرے کا احرام باندھا پاک روانہ ہوئے یہ مسجد ابیار ابیار علی بھی کہتے ہیں نکات بھی کہتے ہیں اور پھر یہاں سے اب سمجھیے کہ بدری قافلے تین بسے تھیں میرا خیال ہے ہماری اور بیک کی صدایں بلند کرتے ہوئے مکہ پاک روانہ ہوئے اور الحمدللہ رفیق الحرمین یا رفیق المعتبرین یہ واقعی رفیق کے سفر ہے یہ ساتھ ہو تو کیا, کیا پڑھنا ہے مسائل کیا ہیں اور ہر اسلامی بھائی کے پاس ہونی چاہیے تاکہ احرام پہننے سے پہلے کن باتوں کی احتیاط کرنی ہے احرام پہننے کے بعد اب کن چیزوں سے بچنا ہے تو یہ رفیق رفیق یا ابرا کرنے جا رہے تو رفیق الت اور پڑھیں بھی پھر اپنے ساتھ ساتھ تو انشاءاللہ کئی چیزیں ریمائنڈ ہوتی رہیں گی اور اللہ نے چاہ آسانی ہو جائے گی آج کل تو اسمارٹ فون آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اگر کتاب اٹھانا آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ اس کی پی ڈی ایف فائل ڈال سکتے ہیں اپنے موبائل میں ہے نے تو بڑا آسان کر دیا جو عمرہ میں تو پریکٹیکل کر کے بتا دیا اگر کو باندھنا ہے تو اس کلک کریں باندھنے کا کو پریکٹیکل بتا دیا جائے گا آپ کعبہ شریف کے سامنے پہنچے تو بھول گئے تو آن کریں تو شروع ہوگا بہت ایزی ہو گیا بہت بہت آسان ہوگی اور دیکھنے کے لیے اس سے کنیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے ہو گئی ہیں اب یہی کے پاس جو اینڈرائڈ ڈیوائس ہے جو بھی ہے اس کو آپ گنا کے لیے استعمال کریں نیکیوں کے لیے آپ کی مرضی ہے آئیے چلتے ہیں اب عمرے کی ادائیگی کے حوالے سے جو ہمارا مدنی تھا اس کو دیکھتے ہیں سلو اڈ الحبیب اللہ ہمارے لیں گے ابھی جواب دہی خوش نصیب زائرین اب انشاءاللہ کعبہ اللہ مشرفہ کے قریب جا رہے ہیں عمرے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں یاد رہے کہ عمرے کا جب ہم طواف شروع کریں گے تو طواف سے پہلے ہم اپنے سیدھے کاندھے کو جو ہے وہ خالی کر لیں گے اس طرح اور اس کے بعد جو پہلے طواف کے تین چکر ہیں اس میں رمل کرنا ہوتا ہے تھوڑا سا تیز تیز چلنا ہوگا لیکن اس میں اگر طواف میں رش ہو اور ٹکرانے کا خوف ہو کسی کو تکلیف پہنچنے کا خوف ہو تو پھر رمل نہیں کریں گے جب جگہ زیادہ ملے تو پھر تین چکر میں آپ رمل کر لیں گے لیکن یہ سیدھا کاندھا جو ہے یہ ساتوں چکر میں کھلا رہے گا اسلامی بہنوں کو بھی احتیاط کرنی ہوگی اسلامی بھائیوں کو بھی احتیاط کرنی ہوگی کہ اسلامی بہنیں مردوں کے درمیان نہ پسیں اور اسلامی بھائی ایسی جگہ سے کوشش کریں اپنے آپ کو بچائیں کہ جہاں اسلامی بہنوں کا یہ سمجھے کہ پریشر ہو کیونکہ یہاں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دونوں ساتھ ہوں گے بر و خواتین ساتھ ہوتے ہیں نگاہوں کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اچھے طریقے سے آپ نے طواف کرنا ہے اسلامی بہنیں ایک ساتھ رہیں گی اسلامی بھائی ایک ساتھ رہیں گے بلکہ میں مشورہ دوں گا جن جن اسلامی بھائیوں کے ساتھ اسلامی بہنیں ہیں وہ اپنے گھر والوں کو ساتھ رکھیں <سلام> یا ارحمر رحمین یا ارحمر رحِمین یا ارحمر یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا اللہ <سؤال> کس زبان سے تیرا شکر ادا کریں مولا اپنا گھر ہمیں دیکھنا نصیب کیا اللہ مستجاب پر کھڑے ہیں جہاں ستر ہزار فرشتے ہر مساؤں پر آمین کہنے موجود ہوتے ہیں اے اللہ ہم سب کی مقصرت فرما دے اے اللہ ہم جو بھی تجھ سے دعا کریں وہ دعا اپنے دربار میں قبول فرما فرماؤں کیا اللہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں خودسیوں کے لب سے رب بنا عام ہی ربائی دنیا حسنا وکلا عذاب حسن سو عذاب بلنا بل عذاب وشری وکلا حساب اے اللہ دنیا میں اگر کوئی دشمن اپنے دشمن کے گھر پہنچ جائے تو دشمنی ختم کر دی جاتی ہے اسے معاف کر دیا جاتا ہے اے اللہ آج ہم تیرے گھر کے سامنے آئے ہیں مالک تیرے دشمن نہیں تیرے بندے ہیں اے اللہ تجھ کو اپنا رب مانتے ہیں ہم مانتے ہیں نا فرمان ہے مولا مگر باقی نہیں ہے مالک میرے گھر پر آئے ہیں لکھو نے مہمان بنایا ہے اب بلایا ہے تو ہماری پک بھی فرما دے ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دیں ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیں ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرمانے ماشاء اللہ امام صاحب یہ بتائیں یہ تو پہلے ناشتے کا اہتمام تھا یا ٹیبل لگے ہوئے تھے یہ کیا ہو رہا تھا اسی دوران تربیت کا بھی آغاز ہو گیا جی ہماری وہ ہوٹل کے اندر جہاں پر ہم آ, سہاری اور کھانے کے وقت ہم اکٹھے ہوتے تھے یہاں پر الحمد لب عمرے پہ جانے سے پہلے بے تربیت فرمائی تھی مدنی قافلہ مدینہ شریف سے مکہ پاک پہنچا تھا ٹھیک ہے اور پھر مدینہ پاک سے جب روانہ ہوئے اس وقت بھی تربیت کا سلسلہ تھا جی لیکن پھر وہاں پر جب عمرے کے لیے ہم روانہ ہو رہے تھے اس وقت بھی ایک مدنی تربیت کا یہ سیشن رکھا گیا تھا پھر اسی طرح سے الحمدللہ پھر ہم ایک طریقے کے ساتھ نبی بھائی کے ساتھ چلے اس کے بناظرین نے دیکھے ہیں یہ بتائیں سلمان بھائی اب جیسے یہاں سے آگے آپ کی آپ کا سفر ہوا اس دوران کوئی نئی بات کوئی نئی چیز آپ کو سیکھنے کو ملی اس کے بارے میں کیا چاہتے ہیں عبد النبی بھائی کے ساتھ طواف بھی کرنے کی سارت ملی ہے اور کچھ عمرے کرنے کی سارت بھی ملی ہے ان کے ساتھ جب بھی عمرہ دباف کیا نا جی ٹینشن فری ہو کے کی ہے یعنی نہ چکر پیچھے یہ جانے پیچھے ایک تو یہ اس کا بڑا زبردست حصہ رہا اور پھر دوسرا ایک کاشی کے رسول کا ساتھ نصیب ہو اور ورنہ رو رہا ہو وشق بہا رہا ہو تو وہ اللہ نصیب اس کی دقت اور سوچ بھی نصیب فرمائے تو ایک انداز جو بڑا پیارا دیکھا وہ یہ تھا کہ داود اسلامی کے مدری ماحول کی برکت ہے امیر السمت کا فیضان ہے یہ جھلک نے دیکھی کہ ہمارا کوئی بھی انداز جو ہے وہ ایسا نہ ہو جس سے لوگ جو ہے وہ تشویش میں آجائیں جائیں یا وہ ڈر جائیں یا ان کو کوئی ایزا ہو ہم جب بالخصوص کر رہے تھے تو اس پہ شرن جی صحیح جی کر رہے تھے اس پر بالخصوص ہمیں جو ہے وہ ذہن دیا کہ جب میلین اخدارین پر آپ آئیں تو اس پہ ایسا انداز جو ہے وہ نہ اپنایا جائے جس سے لوگ جو ہے وہ تشویش میں آ جائیں ڈر جائیں ایسا انداز جو ہے ایسا ایسا کوئی انداز نہ ہو ایسی کوئی آواز نہ ہو جس سے لوگ جو ہے وہ ڈر جائے تو یہ بھی ایک بڑا پیارا اسلامی بھائیوں کا مدنی قافلہ ہو اور سب مل کے ہی اگر کہیں جاتے ہیں تو ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری وجہ ہم لوگوں کو ہٹو بچو والا کردار ادا کریں کہ سارے ہٹ جائیں کیونکہ ہم جا رہے ہیں تو غلام بن کے مجرم بن کے نازم بن کے یہ جگہ تو آج ہی دکھانے کی ہے نا تو یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ پروٹوکول کی جگہ نہیں ہے ویسے بھی پروٹوکول نہیں کرنا چاہیے لیکن اس جگہ پر بھی اگر لوگ دوسروں کو ہٹائیں کسی کے لیے تو یہ جگہ تو مجرم بن کے آنے کی جگہ ہے اور یہاں یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے بھاگا ہوا غلام آیا ہے آنسو بہیں اپنے گنا یاد آئیں تو کیا بات ہے بالکل بالکل ایسے ہی ایسی حالت میں اگر سفر نصیب ہو جائے تو کیا ہی بات ہے اور اس کے لیے واقعی افریقہ سفر اچھا ہونا چاہیے آشیق رسول ہونا چاہیے تو ان ہمیں بھی کچھ اس کی برکتیں اس کی بوندیں ہمیں انشاءاللہ اس کی مل جائیں گی اب جو ہم چلتے ہیں اپنے اس مدنی گلدستے کی طرف جی کہ جو شروع سے ہی ہم اپنے ناظرین کو بتاتے جا رہے ہیں کہ نئی زیارتیں آپ کو کروانی ہیں کچھ نئے مقدس مقامات آپ کو دکھانے ہیں تو آئیے وہ مقدس مقامات اور نئی جو زیارتیں ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ میرا, میرا, میرا حبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے بیٹے اسلامی بھائیو ہرمین طیبین کی سرزمین کیا مبارک سرزمین ہے نبی پاک علیہ خلاط و السلام کے جا بجا وہاں قدم لگے ہیں اور بہت ساری یادگارے ہیں بد سے آج ان یادگاروں کو تلاش کرنا ان مقامات کو ڈھونڈنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے مگر عشقان رسول تلاش کر ہی لیتے ہیں ہمیں الحمدللہ للہ ایک عاشق رسول نے یہ جگہ ڈھونڈ کر بتائی اور بڑی تحقیق کے بعد ہمیں یہ جگہ پتا چلی ہے نبی پاک علیہ سلاط السلام میں خود بھی زندگی میں پہلی بار زیارت پر آیا ہوں اور آج مدنی شعلہ کے ناظرین کو بھی ہم دکھانے جا رہے ہیں کہ نبی پاک علی سلاط السلام نے اس مقام پر ایک غزبے پر جاتے ہوئے ایک رات قیام فرمایا جی ہاں میرے آکا نے ایک رات یہاں گزاری یہاں کنواں ہوا کرتا تھا اس کو بیرے بشرب بھی کہتے ہیں اچھا ایک بات یاد رکھیں عموماً قافلے اس زمانے میں وہیں رات گزارتے تھے یا وہیں تشریف لے جاتے تھے کہ جہاں پانی ہوا کرتا کیونکہ کہ پانی کی بڑی اس علاقے میں قلت ہوا کرتی تھی اور یہ جو درخت اب آپ دیکھیں گے اس درخت کے پاس بتایا جاتا ہے کہ باقیات تھی Uh, ایک مسجد تھی نبی پاک علیہ سلاۃ وسلام نے جو رات گزاری ایک مسجد تھی تو کچھ پرانے سے پتھر اور باقیات بھی نظر آ رہے ہیں اس کا بھی دزار کروائیں گے اس کنویں کا دزار بھی کروائیں گے اور ایک اور خوبصورت بات یہ کہ اس کے بالکل ساتھ ایک قبرستان ہے اور یہاں نبی پاک علیہ اللہات وسلام کے آباء و اجداد میں سے نبی پاک کا جو نسب نامہ ہے میرے آقا کے آبا و اجداد میں سے حضرت نظر بن کنانا تھے تو فہر بن مالک بن نظر یہ, آ, یہ یہاں پر ہے اور یعنی ایک مضر بھی تھے ایک نظر بھی تھے تو بتایا جاتا ہے کہ حضرت نظر یا حضرت مضر ان کا مزار بھی یہاں پر ہے جو نبی پاک کے آبا و اجداد میں سے ہے سبحان اللہ ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ نبی پاک اپنے آبا و اجداد میں سے جو یہاں موجود ہیں ان کی قبر پر بھی برکتیں دینے تشریف لائے اور پانی بھی نوش فرمایا بتایا جاتا ہے یہاں سے پانی بھی نوش فرمایا اور ایک رات یہاں قیام کیا ہم اللہ تبارک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس مبارک مقام کے سد کے ہماری مقصرت فرمائے نبی پاک نے پانی کو استعمال کیا اللہ ہمیں اس کی برکت سے محشر کے دن نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے اس کنویں کا اس درخت کا اور اس مقام کا دیدار کرنے پھر انشاءاللہ ہم جو قبرستان ہے وہاں جا کر فاتحہ بھی کریں گے میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا, میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا ہو تیرے پوری مجھے وہ شیر بہت خوبصورت ہے وہ یاد آ رہا ہے کہ آئی دھر روح کی ہر تہ میں سمولو تجھ کو اے فضا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا آئی روح کی ہر تہ میں سمولو تجھ کو اے حضا تو, نے تو سرکار کو دیکھا دیکھا حاض الحمد اللہ, صحان اللہ، آئیے مدار شریف پر حاضر الحمدللہ رب العالمین وسلات کو السلام علیہ سعید المرصلی مالک کریم ہم سب کی اس باق دربار پر حاضری کو قبول فرما ان فضاؤں کا صدقہ کا ہماری مقصد فرما جو مسلمان یہاں مدفون ہیں مولا ان پر رحمتوں کی بارش دے نبی پاک اسلام کے تمام آباء وجداد پر اپنی رحمتوں کی برسات برسار اللہ ان کے صدقے ہمارے آبا و اجداد کی مقصرت فرما اللہ ان مبارک جگہوں کو دکھائیں دیکھنے کی سعادت بخشی ہمیں جنت الفردوس میں نبی پاک کا پڑوس بھی نصیب فرما جنت کے نظارے دیکھنا بھی نصیب فرما دنیا بھر میں جہاں جہاں مدنی چرن کے ناظرین ہمارے ساتھ ہوں میرے مالک انہیں بھی ان مبارک جگہوں کا دیدار اور ان کی برکتیں نصیب فرما وصل اللہ تعالی ہی محمد ہی ہی صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد اجماعی حبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرہت والی وادی جی ہاں ہم دیر مفرحات پر موجود ہیں اس کو وادی فرحت بھی کہا جاتا ہے بڑا خوبصورت منظر ہے بہت سارے اونٹ بھی یہاں پر ہیں ان کی آوازیں بھی آپ سن رہے ہیں باغ بھی ہے ایک طرح سے ٹیوب ویل بھی لگی ہوئی ہے اور بہت پرانا کنواں سبحان اللہ بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلاط السلام بدر کے موقع پر بھی جاتے ہوئے بھی واپسی میں اور تبوک کے موقع پر بھی نبی پاک علیہ السلاط اسلام نے اس کنویں پر قیام فرمایا نمازیں بھی ادا فرمائیں یہاں پر اور پیارے اقاص و اسلام نے چھ سے آٹھ مرتبہ اس کنویں پر کرم فرمایا اور اس کنویں پر نہ صرف نبی پاک تشریف لائے بلکہ ستر بھی اکرام علیہ السلام کا اس کنویں سے گزر ہوا یعنی بی نے کے بعد ایک اور کنواں ہمیں پتا چلا ہے کہ جہاں ستر انبیاء اکرام کا بھی گزر ہوا اور نبی پاک چھ سے آٹھ بار تشریف لائے تو بڑا ہی مبارک مقام ہے یہاں کا پانی بھی استعمال کریں گے اور اس کو وادی بفر راحت فرمایا یعنی فرحت والی وادی اس کے بعد صحابہ اکرام یہاں رات قیام کرنے آیا کرتے تھے اس جگہ نبی پاک کو فرحت ملی ہے تو ہمیں بھی فرحت نصیب ہوگی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمارے غموں کو دور فرمائے دنیا میں بھی فرہت اور چین ہمارا مقدر فرمائے جنت کی فرہت بھی ہمیں نصیب فرمائے یہ بھی بتایا گیا کہ یہیں پر پیارے آکا اصلاط السلام کے ساتھ وہ واقعہ بھی ہوا کہ صحابہ اکرام جب میرے آقا تبوک سے یہاں تشریف لائے تو صحابہ اکرام استقبال کرنے یہاں تک مدینے سے آ گئے تو چہروں پر کپڑے رکھے ہوئے تھے کیونکہ دھوپ بھی تھی غبار بھی اڑ رہا تھا تو نبی پاک علیہ اسلاط و نے کچھ اس طرح فرمایا کہ اپنے چہروں سے اس کپڑے کو ہٹا دو کیونکہ مدینے کے غبار میں شفا ہے رحان اللہ بڑا مبارک مقام ہے کنویں کا دیدار بھی کیجئے ہم انشاءاللہ پانی بھی حاصل کریں گے اور ایک بار پھر مدرسل کے ناظرین کی آسانی کے لیے اس جگہ کی لوکیشن جو ہے گوگل میپ کے ذریعے آپ کو شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ بھی بعد میں آنا چاہیں تو یہاں آ سکیں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں اللہ یہ ہمارے لیے ثواب جاریہ بن جائیں سلو الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ بہت پیاری بات آخر میں عبد الحمید بھائی نے جو ارشاد فرمایا کہ مزید کے غبار کے حوالے سے اور خاک کے حوالے سے ایک بات مجھے اور یاد آئی کہ نبی کریم علیہ اصلاط اسلام جب سفر سے تشریف لاتے تھے مدینے کی گلیوں کو دیکھتے تھے در و دیوار کو دیکھتے تھے تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ شوق محبت میں اپنے سواری کو تیز فرما دیا کرتے تھے اور ایک بات اور میں نے پچھلے دنوں یہ سفر نامے کے حوالے سے مطالعہ کرتے ہوئے زیر نظر آئی کہ نبی کریم علیہ اصلاط اسلام جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو آپ کے جو اپنا چاہنے والے تھے بچے بھی بالخصوص نبی کریم علیہ اصلاح اسلام کے استقبال کے لیے آگے آپ کو لینے کے لیے چلے جایا کرتے تھے حضرت عبداللہ uh... ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی بھاگتے ہوئے شوق کے اندر نبی کریم علی الصلاح کی زیارت کرنے کے لیے جو ہے وہ بھاگ کر آپ کی سواری کے پاس گئے نبی کریم علی الصلاح اسلام نے فرت محبت سے ان کو اٹھایا اپنے آگے سواری پر بٹھا لیا اس کے بعد حسن کریمین میں سے کوئی ایک آئے وہ بھی بھاگتے ہوئے نبی کریم علی اصلاح کی بارگاہ میں جاتے ہیں سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بھی اٹھا کر اپنے پیچھے سوار کر لیتے ہیں اسلام نے پر حدود میں داخل ہوتے ہیں اللہ دینے اللہ میں اللہ جاتے اللہ ہیں اللہ بڑی اللہ پیاری اللہ باتیں اللہ ہیں اس کے ساتھ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے میرا شرح میں یہ لکھا ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی اللہ کا ولی یا بزرگ یا گھر میں سے کوئی شخص سفر سے واپس آئے تو گھر والے بھی اس کو لینے کے لیے جائیں بالخصوص بچے بھی اگر ہوں تو ان کے استقبال کے لیے جایا کر تو یہ باتیں بھی انشاءاللہ ہم سیکھتے رہیں ہم نے ایک نیا سیگمنٹ شامل کیا ہے سفر کی احتیاطیں آپ سفر بھی کرتے ہوں گے لیکن احتیاط کے ساتھ آپ کو سفر کروانا ہے ہم نے آئیے اپنے سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں سفر کی احتیاطیں میرا چلنا, میرا رکنا, میرا جانا, میرا چلنا رکنا جانا آنا جی عبد الرحید بھائی کیا احتیاطیں بتائیں گے آپ جی دیدیت یہ تھی اس سیگمنٹ کو اس مرحلے کو شروع کرنے کی کہ یہ چھوٹے چھوٹے کلپس بن جائیں گے تو بعد میں بھی سفر کرنے والوں کو کام آئیں گے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کچھ ارچ کرتا ہوں آج بات کرتے ہیں ہم کہ گھر سے نکلتے وقت جی ہمیں کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے آ, انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ہم گھر سے چلتے وقت وظائف نوافل اور دعا اس پر بات کریں گے ان اس سے پہلے آج ہم بات کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ سب سے اہم چیز سفر میں جو ہے نا وہ آپ کا سامان اٹھانے کا بیگ ہے صحیح اگر آپ کا بیگ کمزور ہے نا تو آپ کا سفر کمزور ہو جائے گا اور شاید بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ میں ہائی جہاز کے اگر سفر کی بات کروں کہ ہم نے توڑی بیگ اٹھانا ہے جو بیگ کو جناب اتنا چیک کرنا ہے آپ نے نہیں اٹھانا مگر آپ اٹھاتے نا تو احتیاط سے اٹھاتے ہیں کیونکہ आ आ. آپ کا ہے جن لوگوں نے آپ کا بیگ اٹھانا یہ بیگ ان کا نہیں ہے انہوں نے تو اٹھا کے پھینکنا ہے تو میں بتاتا ہوں اسلامی بھائیوں کو کہ بیگ ایسا لیں کہ اگر اس بیگ کو بھر کر بارہ بار پھینکا جائے تو بھی وہ نہ ٹوٹے تو ایسا بیگ ہونا چاہیے ورنہ بازوں کا ٹوٹے ہوئے بیگ لوگوں کو دوسرے ایئرپورٹ پر ملتے ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں تو بیگ خریدتے وقت مضبوط بیگ خریدیں نمبر ایک اس کی زپ جو ہے اگر وہ زپ ہے اس کے اندر تو زپ بھی اچھی والی ہونی چاہیے بعض بیگوں کی زپ ٹوٹ جاتی ہے اب آپ ذرا غور کریں کسی دوسرے ملک میں اور زپ ٹوٹ گئی تو اب آپ بیگ کیسے سنبھالیں گے اب زپ کہاں سے لیں گے کیسے اس کو صحیح کریں گے اس کو رسی سے باندھیں گے کیا کریں گے تو یہ دوسری چیز تیسری چیز ہو سکے اگر آپ کے پاس استطاعت ہے افورڈ کر سکتے ہیں تو ٹرالی والا بیگ لیں کیونکہ وزن اٹھانا سفر میں آسان نہیں ہوتا اور ٹرولی دے دی اگر نیا خریدنا ہے تو میرا مشورہ ہے اب چار ٹائر والا بیگ آ گیا ہے میں انشاءاللہ اگلے سلسلے میں کوشش کریں گے بیگ بھی دکھا دیں گے جس میں دو ٹائر پہلے لگتے تھے اب چار ٹائر والا بیگ ہے تو اگر چار ٹائر والا بیگ ہے تو وہ جس طرح آپ چلتے ہیں اس طرح وہ بھی آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گا آپ کو پیچھے نہیں چلانا پڑے گا وہ بالکل آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا تو وہ اور ایزی ٹو کیری ہو گیا اور آسان ہو گیا دوسری بات بیگ مضبوط ہو اگر ٹائر والا ہو تو زیادہ اچھا اس کی مضبوط ہونی چاہیے دوسری غلطی یہ کرتے ہیں مسافر کے بیگ میں بہت سارا سامان بھر لیتے ہیں اچھا بیگ کو سانس تو لینے دیں وہ بیگ بعض میں دیکھا ہے بیگ بند کرنے کے لیے بندے کو اوپر چڑھنا پڑتا ہے بیگ سے ایک بندہ اس پہ بیٹھتا ہے تو زب بند ہوتی ہے تو آپ نے ایک بار تو ایسا کر لیا بار بار کیسے کریں گے اتنا سامان ڈال دیا آپ نے کہ اس کو بند کرنے کے لیے اتنا زور لگا رہے اچھا بازو کا گھر سے جاتے ہوئے ایسا نہیں ہوتا یہ واپسی میں جب شاپنگ وغیرہ کر لیتے ہیں تو اتنا بھر لیں आपका کسی جگہ بھی وہ گرے گا تو پھٹ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سب دیکھی ہوئی ہیں اور اتنی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو اور چوتھی بات یہ کہ بیگ کا کلر جو ہے نا وہ منفرد ہونا چاہیے تقریباً لوگوں کے بیگ بلیک کلر کے ہوتے ہیں براؤن کلر کے ہوتے ہیں اب اگر آپ کا رنگ بلیک کلر ہے یا براؤن ہے یا سب جیسا ہے تو آپ کو اپنا بیگ دنیا کے کسی اور ایئرپورٹ پر تلاش کرنے میں بڑی مشکل ہو سکتی ہے بلکہ ایسا بھی ہوا کہ ایک جیسے چھ بیگ ہے کوئی کسی کا بیگ اٹھا کر چلا گیا کوئی کسی کا بیگ اٹھا کر چلا آپ پریشان یا کوئی اور پریشان تو کوشش کریں اگر بیگ خریدنا ہے تو بالکل ایسا بیگ لیں کہ جو نارمل نہیں ہوتے بیگ میں جس بلیک براؤن نیوی بلو یہ نارمل کلر ہیں آپ ہٹ کے گرین کلر لے لیں لال کلر لے لیں فیروزی کلر لے لیں اب اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پورے ایئرپورٹ کے بیلٹ پر دور سے آپ کو اپنا بیگ نظر آ جائے گا یہ میرا بیگ ہے کسی اور کے پاس یہ کلر نہیں ہوگا تو یہ تجربے سے سیکھا ہے کہ فوراً آپ اپنا بیگ پک کر لیں گے آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی کہ ہاں یہ میرا بیگ ہے اور بیگ پر پھر اس کے باوجود بھی کوئی نشانی لگا نشانی آپ کو کپڑے کی نشانی کوئی کلرفل پٹی باندھ لیں اور ایک اور کام کریں کہ یا تو بیگ کے اوپر اپنا نام پتہ نمبر لکھ دیں یا بیگ پہ جگہ نہیں تو بیگ کے اندر کوئی کارڈ ڈال دیں हुँ. تاکہ اگر کسی کو بیگ ملے وہ بےچارا چاہتا بھی آپ تک پہ پہ پہ پہنچانا تو وہ کہاں پہنچائے آپ کو تو آج صرف اتنا ہی کافی ہے हुँ. کہ بیگ کیسا ہونا چاہیے اس کو بھرنا کیسے ہے اور اس کو کس انداز سے تیاری کرنی ہے تو انشاءاللہ اللہ اللہ نے چاہج پر عمل کریں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے بیک کے حوالے سے جو زب کی آپ نے بات کی زب کے حوالے سے آج کل سوشل میڈیا پر بھی باتیں چل رہی ہیں دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ پین اس میں ڈال کر اس کو کھول لیتے ہیں یا کسی اور ذریعے سے اس کو کھول لیا جاتا ہے کیا اس میں آپ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بغیر زپ والا کلپ والا جو ہے وہ بیگ لیا جائے دیکھیے میری ایک گزارش <coughs> یہ بھی ہے کہ جو بیگ آپ نے لگیج میں ڈالنا ہے اس میں قیمتی سامان کبھی بھی نہ ڈالیں اچھا اپنا موبائل کمپیوٹر سونا پیسے اس میں کچھ بھی نہ <coughs> ہو اس میں صرف کپڑے ہوں تو کپڑے کوئی چوری کر کے کیا کرے گا وہ موومنٹ چوری اس بیگ میں ہوتی ہے جس میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے وہ اسکین سے پتا چل جاتا جن کو کرنا ہوتا ہے تو so آپ اس بیگ میں ایسی کہ جہاز میں جو لوگ اوپر قیمتی سامان رکھ دیتے ہیں اور خود سیٹ پر بیٹھ کر بعض اوقات سو جاتے ہیں تو میں جانتا ہوں کہ اب جہاز میں بھی چوریاں ہونے لگی ہیں اس بیگ سے بھی سامان نکالا گیا ہے اور میں آئی ویٹنس ہوں اس کا بعض اوقات رات کی فلائٹ ہوتی ہے پورے جہاز میں اندھیرا ہو جاتا ہے لوگ سو جاتے ہیں اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جہاز میں جاتے ہیں اب ان کو پتا ہے کہ ہینڈ کیری میں عموماً قیمتی چیزیں ہی ہوں گی یا موبائل ہوگا لیپ ٹاپ ہوگا آئی پیڈ ہوگا پیسے ہوں گے زیورات ہوں گے تو اب میں یہ سیکھا ہوں کہ اگر آپ کے پاس قیمتی سامان ہے تو اوپر رکھنے کی بجائے آپ اپنا بیگ اپنی سیٹ کے آگے نیچے رکھیں قیمتی ہے تو نہیں ہے تو پھر الگ بات ہے تو یہ بھی وہ تجربے ہیں جو شاید کتابوں میں نہیں ملیں گے آپ کو تو اس لیے اس کر رہا ہوں کہ قیمتی سامان لگیج میں نہ ڈالیں اور نہایت قیمتی سامان ہے گولڈ ہے پیسے ہیں ڈالرز ہیں موبائل ہیں تو اب ان چیزوں کو بھی جہاز کے بھی کمپارٹمنٹ میں نہ رکھیں ہینڈ بیگ کے بھی وہ اپنی جیب میں رکھ لیں اگر واقعی نہیں رکھ سکتے تو اس بیگ ہی کو اپنی سیٹ کے ساتھ نیچے رکھیں اس کی اجازت ہوتی ہے تو آسانی ہو جائے گی ان تو یہ خبر کی ہے آج پہلا سیگمنٹ ہو گیا بینگ کے حوالے سے ایک بات اور بھی ہے کہ بعض لوگ اپنے نام کا صرف اسٹیکر لگا دیتے ہیں اب وہ اسٹیکر ویسے ہی اس کو کھینچے تو وہ اتر جائے گا کیا یہ کافی ہے یا اس کو کندہ کروا دیں یا کڑھائی کروا کے نام لگوا دیں دیکھیں اتنا اتنا کریں تو بڑی بات ہے ورنہ جیسے میں نے کہا کہ آپ اگر اس پر کوئی نشانی لگا دیں تو وہ ٹھیک ہے ٹیگ آپ کا ویسے ہی نشانی ہوتا ہے جو ایئر لائن کی طرف سے آپ کو ٹیگ ملتا ہے وہ بھی آپ کی نشانی ہے اور آپ اس کے اندر اپنا ایک نام پتے کا فون نمبر کا کارڈ ڈال دیں تو ان شاء اللہ اللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ نے کچھ احتیاطیں بھی سنی ہیں تجربات کی روشنی میں جو چیز بیان کی جاتی ہے اس کی بات ہی الگ ہوا کرتی ہے اب یہ جو باتیں عبد العبیب نے بیان کی یہ شاید آپ کو کتابوں میں نہ ملیں لیکن تجربے کی روشنی میں ہیں تو بہت سارا آپ کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے مزید آنے والے وقتوں میں ملکوں کے حساب سے ہر ملک کی احتیاطیں الگ بھی ہوا کرتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ شاء آپ کو بتانی ہے لیکن اس کے لیے کو انتظار کرنا پڑے گا رمضان کے بعد کا ان رمضان میں تو مدنی چلن کی بہاریں ہی الگ ہوں گی مختلف یہ بہت بہت ہی شان و شوقت والے سلسلے بھی ہوں گے پھر رمضان کے بعد اپنے اس سلسلے کو ہم مدنی سفر نامے کو کنٹینیو کریں گے آپ کو جو ہے میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ماہ رمضان میں یہ دونوں ہمارے اسلامی بھائی بہت پیارے پیارے سلسلے لا رہے ہیں تو ذرا بتائیں کہ بھائی آپ دوپہر میں سنا ہے سلسلہ لا رہے ہیں اس کا نام کیا ہے اس کا ٹائٹل کیا ہے آپ سلمان بھائی شہری میں سلسلہ لا رہے ہیں اور کچھ ایک ایک منٹ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب ایک ایک منٹ میں بتائیں اس سلسلے میں کیا کیا کہنا ہے سروان بھائی سہری میں ہوگا انشاءاللہ مدنی چینل کا سلسلہ بہار رمضان جی نام جی ہے اس کا اور رکن شرا کی آمد بھی ہوگی انشاءاللہ اس کو ہم نے موضوعات میں بھی ڈیوائیڈ کیا ہے موضوعات بھی رکھے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کے لیے کچھ معلوماتی سیگمنٹس اور مراحل بھی رکھ ر شرا کا ایک بڑا پیارا سیگمنٹ ہم نے رکھا ہے ایک واقعہ حدیث پاس سے بڑا زبردست دلچسپ اور منفرد واقعہ بیان ہوگا پیارے مصطفیٰ کی پسند یہ ہم نے امام صاحب کے کیا ہے یہ بتائیں گے حضور کو کیا پسند تھا کھانے میں کیا پسند تھا پینے میں کیا پسند تھا برتن کی سرا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کرتا تھا یہ بیان فرمائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آیت کریمہ کا شان نظول آیت کریمہ وہ جو ہم بیان کریں گے اسپیسیفک وہ کیوں نازر ہوئی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمودات جن کو جبامی الکلیم کہا گیا صحان یعنی صحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فرمان جو دو الفاظ پر مشتمل ہے لیکن اپنے اندر سمندر کاسا مفہوم جو ہے سموئے صحان ہوئے صحان ہیں اللہ اللہ اس کو بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا پھر مخلص, مخلص عبادت گزار ایک سیگمنٹ اس کا یہ بھی ہوگا اور دیگر بھی بہت سارے مراحل ہوں گے انشاءاللہ شاء آپ کی کالز اور میسجز اور آپ کی فرمائشوں کو بھی انشاءاللہ شاء اللہ سلسلے میں شامل کریں گے مہار جی رمضان, بحر اللہ بحر رمضان بحر اللہ اللہ اللہ اللہ کرنی ہے مدنی چینل کے ساتھ انشاءاللہ جی, جی, جی مدنی چینل کے ناظرین رمضان میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ شاء تین بجے سے دوپہر تین بجے سے پانچ بجے تک اس میں انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں آپ کو طبی مشورے بھی دینے ہیں رمضان میں آپ کو بیماریوں سے بھی بچانا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ بہت ہی پیارے رکن شلاح اثر اطاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں انشاءاللہ ہمارے ساتھ قبلہ عبدالحبیب صاحب تو لازمی سلسلے میں ہوا کریں گے اور میں آپ کو یہ بتاتا جا رہا ہوں کہ ایسا سیگمنٹ ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں کہ جس کا انتظار شاید آپ کو پورا سال ہوتا ہو اور وہ ہے مدنی آزمائش کیا بات ذہنی آزمائش کا آپ کو انتظار رہتا ہی ہے اس کی فرمائشیں آتی ہی رہتی ہیں ہم نے اسی طرف پر سلسلے کو ڈیزائن کیا ہے مدنی آزمائش مدنی منوں کے درمیان ہوگا اب کیسا ہوگا کیسا چلے گا یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا انشاءاللہ رمضان میں تین سے پانچ بجے تک اور اس کے اندر مختلف سیگمنٹس بھی ہوں گے انشاءاللہ موضوعات پر بھی گفتگو کریں گے آپ کی کالز بھی ہوں گی اور آپ سے انشاءاللہ مزید باتیں بھی کریں گے نام تو ہوگا ہو ان اللہ رمضان بخشش کا سامان ان شاء آن یہ اللہ نے چاہا تو اس سلسلے کو بھی کریں گے اب آئیے آپ کو اپنا یہ دکھاتے ہیں آخری جو ہمارا مدنی گلدستہ ہے واپسی کا اس کی طرف چلتے ہیں تو بہت, جو بہت جو سارے ہیں عمران بھائی ہم نے تو آنکھوں سے دیکھے کافلے کے یوں عمرہ کر کے آنا پھر جمع ہونا پھر شہری کا ہونا نہیں میں یہ سمجھتا ہوں سلمان بھائی کہ ہم اگر باقی تین اسلام بے نہ بھی ہوں اور کسی ایک کو بٹھا دیا جائے ان واقعات کو جو سر کے دوران ہوئے بالخصوص اگر آپ کو بٹھا دیں تو ایسے ایسے واقعات بیان کریں گے باقی بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا انشاءاللہ مزید وہ بھی سنیں گے اگلا سلسلہ بھی چاہو تو اس پہ کر لیں گے رمضان کے بعد لیکن ابھی آپ کو دکھاتے ہیں واپسی کے مناظر حبیب صلی اللہ ka shi a دبا سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی اب تو نبی بھائی یہ کہاں پہ ہو رہا تھا بڑے ہی پیارے مناظر یہ بابل مدینہ, مدینہ کے ایئرپورٹ پر یہ مدنی قافلے کی جب واپسی ہوئی تو ماشاءاللہ امام صاحب بھی ساتھ تھے اس کے تو فراق مدینہ اور غم مدینہ کی کچھ باتیں ہو رہی تھی مدینہ یاد آ رہا تھا اللہ ہمیں جہاں بھی رکھے یاد مدینہ میں پے تبلیغ تو جہاں رکھے مگر اکاش خیال پہنچتا ہی ना رہوں ना اکثر مدینہ میں آمین آمین اللہ تعالی صحافت بار بار عطا فرمائے سلمان بھائی آخر میں کوئی اہم پیغام کوئی اہم بات آپ شیئر کرنا چاہیں جس کا میں نے آپ کو موقع نہ دیا ہو یا ملا نہ ہو آپ نے بہت عطا فرمایا اللہ آپ کو خیر عطا فرمائے سلسلہ ہے آپ کا اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے مدنی چینل کا مل کے کر رہے میں تو یہی کہوں گا جو آپ شاید کہنا چاہیں گے تو آپ کی ترجمانی میں ہی کر دیتا ہوں اللہ اللہ اپنی, اپنی, کو, اپنی سجیشنز اپنی آرا اپنے مشورے اپنے محسوسات اور آپ کی کچھ ہو آ, اور رکن شورا سے بالخصوص ان کے سفر کے حوالے سے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں بڑا اوپن فورم ہے مدنی چینل نے ہمارے لیے جو ہے ورکھا ہے آپ سوال کر سکتے ہیں رکنے شرح سلسلے میں ان شاء اللہ موجود کریں گے کال کے ذریعے سے میسجز کے ذریعے سے واٹس اپ کے ذریعے سے ٹیلی کے ذریعے سے فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل پر میل کے ذریعے سے آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں ان شاء اللہ ان کو بھی ہم شامل کریں گے سلسلے کو کس طرح سے مزید بینیفیشل اور خوبصورت بنا جا سکتا ہے اپنی آراز سے ضرور آگاہ فرمائیے جی بہت پیاری بات کی آپ نے میں آپ کا ساتھ دوں گا بالکل سے ایگری کروں گا امام صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں یہ میں کہنا چاہوں گا کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو زندگی میں مکہ مدینے کی ایک ہی بار حاضر نصیب ہلنا اللہ, اللہ اور یہ بہت قیمتی سفر ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتی ہیں تو جب بھی یہ سفر نصیب ہو کسی عاشق رسول کے ساتھ سفر کریں اللہ اللہ بالکل ہونا چاہیے کچھ کالس کا مجھے کہا جا رہا ہے دو چار کالس کو شامل کر لیں اور پھر آخری بات عبد الحبیب سے اس کے بعد پوچھیں گے حبیب محمد صلی اللہ اشف حسین افطاری ہاں بول رہا ہوں سلسلہ مدنی سفر نامہ ماشاء اللہ مدنی چینل تاریخ ہے بہت سلسلہ ہے کے مدنی ماحول بڑھتے ہیں سفر کو بھی مدنی سفر نامہ بنا دیا الحمد للہ ہم سب بھائیوں کو تمام سے جانا چاہیے میرا نام محمد عمر رضا مفتی محمد پارواری ہے میرا تعلق بابل مدینہ کراچی سے ہے اچھا تاریخی سے ایک نات سننی تھی آ کا آ جا آ کا آ, آ, آ جا میرا نام محمد توفیق اختاری میں راجستھان کے شہر بانسواڑہ ہند سے بات کر رہا ہوں عبد الحبیب بھائی مدنی سفر نامہ بہت اچھا سلسلہ ہے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے مدنی ماحول میں آنے کا کیا سبب بنا پیارے پیارے عبد الحبیب بھائی آپ ہر وقت ماشاءاللہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے مدنی سفر پہ مدنی قافلے میں رہتے ہیں آپ سے محمد عاطف تاری تو مدنی التجا ہے دعاؤں میں یاد رکھیں خصوصی طور پہ اور دعا فرمائیں کہ آپ کے زیر سایہ ہمیں بھی مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جائے امین جزاک ملا خرید کر باد ماشاء اللہ سبحان اللہ حاضر ابد الحب بھائی کی زیرت ہو رہی ہے اللہ تبارک حجی ابدھائی کو خوب خوب مدنی ماحول عطا فرمائے ان کو ترقی عطا فرمائے آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے اور سن کے بہت خوشی ہو رہی ہے ہم گھر والے مل سب مل کے آپ کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو حجی ابھی بھائی آپ سے ہم نے دعا کروانی تھی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ مرشد کے ساتھ ہمیں تو مدین پاکیت آفرمائے اللہ ہم سب کی بے فرمایا میرا نام عمران علی تاری ہے میں مدنی سفر نامہ لائیو دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ابیبائی تاریخ کو اس سفر نامے مزید برکتیں عطا فرمائے آمین, آمین. جی یہ کچھ کالز ہیں بہت شکریہ آپ سب کا آپ کی حوصلہ افزائی کا آئیے مل کر برخلت دعا کر لیتے ہیں کیونکہ کئی اسلامی بھائی نے آپ کو میسج بھی کیا کال پہ بھی دعاؤں کا کہا ہے جی دعا کی طرف جانے سے قبل میں یہ عرض کروں گا اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے کہ عید کے بعد جو ہم سلسلہ کریں گے تو وہ بغداد معلّہ کے سفر سے متعلق ہوگا سبحان, سبحان اللہ بہت ہی پیارے مزارات مقدس مقامات وہاں کی دعائیں وہاں کی فضائیں وہ سب بھی آپ کو دکھانی ہیں رمضان کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ بغداد کے حوالے سے مدنی سفر نامے کو ہم انشاءاللہ اپنے سلسلے کے اندر ڈسکس کریں گے آئیے دعا کی طرف چلتے ہیں اور دعا کے اختتام پر ہی اپنے سلسلے کو ختم کریں گے الحمدللہ رب العالمین وصلاۃ ربنا اللہ فی فنیا حسن وفی و فلاخرت وکنا عذاب النار رب کریم ہم ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اخلاص کی دولت نصیب فرما ریاکاری کاری اور دکھلاوے سے ہم سب کو محفوظ فرما اے رب کریم جتنے پریشان حال میسجز کے ذریعے کالز کے ذریعے دنیا میں جہاں جہاں ہاتھ اٹھائے ہمارے ساتھ حاضر ہیں سب کے نام بھی جانتا ہے کام بھی جانتا ہے آج سب کی جھولیاں بھر دے آج سب کی مرادیں پوری کر دے مبارک مہینے کی آمد ہے مولا بیماریاں دور کر دے ان بیماروں کو شفا دے دے مولا تاکہ وہ شفایاب ہو کر پورے روزے رکھ سکیں اور جو شفا یاب ہیں شفا رکھتے ہیں اللہ صحت مند ہیں ان سب کو بھی ہم سب کو بھی پورے روزے رکھنا نصیب فرما بے روزگاروں کو رس کے حلال عطا فرما سب کے دسترخانوں کو وسیع کر دے رس کے حلال میں برکتیں عطا کر دے رسقے حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما زوال نعمت سے بچا عافیتوں کے پھر جانے سے بچا جو جس پریشانی میں مالک کرم کر دے اس مبارک مہینے کی برکت سے آنے والے مبارک مہینے کی برکت سے سب کی سب کو خوشحالی نصیب کر دے ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما بصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی ہی محمد والی ہی یا اجمائی